الحمد للہ تو سد الرسل محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء فأعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ یوکن منت بلا ان ہو لال ملا کتو نل نی این آ منو انل موت سلا معلکیا سی یا رسو نام آلکو سہاد کیا سی آدی بن میں آئی السلام علیکم ہم و درود تو بعد آ جس کی دعا ہے قاطرے متلق جللہ جلا لوہ دی بارگاہ اندر ناجیرنوں, ہر نر کتنے تو نجات فرما خصوصاً نفس اور شیطان کے شر اپنی رحمت کی پناہ بخشے حق تے سمجھنے حق تے چلنے حق بولنے حق درنے دیتا مارجد جامع مسجد کریم شریف رحیم یار خان شہر کا شبے برات کے سلسلے سے منعقد ہونے والا اج کا روحانی جلسہ اس دا جنہ دوستوں نے اہتمام فرمایا اللہ و, و, و دو فرما دوستو موقع اگرچہ چبے برات کا ہے مگر میرا موضوع شبے برات کے حوالے نہیں کیونکہ میں بارہ تقریر آئز نہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم برگان نے دین کی دی سنگت سوپت بیٹھ کے دیجیے اور وقت کے حالات اور معاشرے بھی سمجھے اس وقت کا میرا مو اسلامی نظام حکومت دی عظمت اسلامی نظام حکومت دی عظمت اے جناب سامنے پیش کرنی انجد اللہ تعالی دے فضل و کرم دے پہلی تو خواب سنیا ہونا یہ سرف اور صرف میرے شاید کی تربیت اور تعلیمات کا نتیجہ ہے جناب کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں اور فضل ربی اصل فضل ربی ہے اور برکت روحانیت میرے کر رہی ایسے موضوع نو چھیڑنا ریلوی عوام دے سامنے لگتا تے بڑا عجیب جی ہے مسلا کیونکہ انہوں مولیاں نے کنڈیا دے مسلوں سے ختم تے مسلے تا چڈیا یا ہاتھ چھال مارا تے نور اور بشر دے مسلے تایا جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وبارکا وسلم اگر کوئی بندہ جسمانی لحاظ نال نور نہیں سمجھتا روحانی اور تعلیمات کے لحاظ نارا. آپ کی سیت کے تیبہ کے لحاظ آپ نو نور سمجھتا اس بندے کافر نہیں آ سکتے ہاتھ یہ آخان گے کہ اس بندے کا نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالی دے ولیاں واگ نہیں اولیاء اللہ والا اس کا کیتا نہیں, کافر نہیں ہاں اس بندے نو کافر آخان گے جڑا بندہ آبی پاپ ساڈے آنگ بشر نے جڑا حضور ساڈوں ونگ بشر نے اس بندے نو ضرور کافر آخان گے کیونکہ انہیں توہین رسالت کی تھی یہ آپ سرکار دے واسطے اپنے ورگے دا لفظ جہرا ہے یہ کوئی نبی استعمال نہیں کر سکیا تھی نے سڈے آئی بائی گرام بزرگا ندیم نے لکھیا ہے کہ جس بندے نے آپ سرکار دے بارے کیتی ایل کہ فلانے نبی دا علم سڈے نبی تو ود سی اس آپ سے ایپ وہ بندہ گستاخے باجی منقل لیکن اگر کوئی بندہ افضل البشر آخر خیر البشر آخر آپ سرکار ہے سارے انسانوں میں سردار آخر لیکن جسم شریف نو نور نہیں منتا تو انہوں کافر نہیں کہہ سکتا یہ سارے دی عقیدے کی گل اتنے کے سجڑوں کفر چلام کفر دے ایمان مسلے سر پے ہوں یہ مسائل اتنے رات گزار دینی اٹھ اٹھ دن کے جلسے گزار دمان بھی عقی کی گل اصل کی کرنی نہ جس کوئی اندر بندے کا ساف بے جہل بندے کام ہے جڑا نہ دین تو باخبر ہے نہ حالات دے حالات یعنی تو باخبر میں اللہ تعالی کرم اس وقت دی جو ضرورت ہے وہ موضوع جوڑ کے پرانا پیش کریں تھوڑا چھوٹ آواز چھوڑ دیں رہی اسلامی نظام حکومت دی عظمت شیطان شیتان دا زور یہ کہ نبی پاک دی شریعت دا راز انساناں دے اگے نہ کلے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غالباً بال جبریل کے اندر ابلیس کی مجلس شورا ایک نظم نق ابلیس کی مجلس سے من لگتا ہے کہ اس اقوام متاحدہ آخیا املیس کی مجلے سے شورا اللہ اسملیس کے شورے تو سر شورے دفظ نہیں جانتے پنجابی لوگ زیادہ جان گے شورے کا لفظ کتنے بولیا جاتا میں وہی پجابی والا شوہر میں بول رہا کھان والا شہرا نہیں ابلیس کے شورے کٹھے ہو کے تکریر کر دے سنیا ابلیس آخری کتاب کرتا ہے آخر ہو نہ جائے آشکار پیغم پیغمبر کہیں اپنے چیلیا چمچیا کڑشیا شتونگڑیا اقوام متحدہ دے نگے کے شتنگڑے کنجر جنے کٹے ہوئے وڈا ابلیس پیا کر جائے آشکارا پیغمبر کہیں کوشش کرو نبی پیغمبر شریعت نہ کھلن دیا جی عوام دے سامنے کہ شریعت ایڈی وڈی رحمت انسانوں دے واسطے سر کٹا کے بھی دنیا دے اسلام اور شریعت لے آؤ گے لیا تر کرو دبائی کوشش کرو کہ لوگ یہ سمجھ کہ انگریز دے قانون چی خیر اسلام دے قانون چی تباہی دا ہاتھ کٹیا پکا نہیں رہنا لہذا اے تباہی رکھو تو لوگوں کے اگے پیش کی رکھو جی کدھر شریعت پیغمبر کھل گئی تے شتانہ دا کباڑا ہو گیا اے اللہ میں اقبال کی پوری نظم ہوں میں پیش نظم تو نہیں کر سکتا نہ ہی نظم پیش کرنا کوئی مقصود ہے میں تو اللہ تعالی دے فضل کرم نال جو کچھ موجود جوڑی بیٹھا وہ تم پیش کراگا دو حصوں میرا خطاب سی پہلے حصے چ اسلامی نظام حکومت میں عظمت پیش کرانگا. اور کیونکہ پہ ازداد دہ ہمیشہ چیزوں دی پہچان زدہ نال ہوں جان کی پچھا دی توپ کی عدل دی ظلم عدل ادل کفر دی ایمان نار، ایمان دی کفر نار، تو کیونکہ اسلامی نظام حکومت کے مقابلے انگریزی نظام حکومت برطانیہ دا یورپ کا آخر دی اندر میں دجے حصے ان کی لانت سناواگا اور پہلے حصے چ اپنے اسلام دی ازمر سنا توجہ نال بولو سبح بوجو ترس اللہ تعالیٰ دے فضل پہلی بار سننا ہاں تقریر تو بعد اندراضا لگایا جی بھائی تے سینے چھ آ گیا اور سنوئے میں پوری دنیا دے قانون دانا نو چیلنج کرنا پوری دنیا روئے زمین دے قانون دانا نو میں چیلنج کرنا ایم اے سیاسیات کی برسٹریٹ لا جنہوں آدھے اور سارے کٹھے ہو جان اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میرے ایک سوال دا جواب دے دیننا دے میرا ناک وڈو زبان کٹو سر وڈو تو کتیا سٹ شروع صرف ایک سوال دا باقی سوال کتنے جواب کتنے دین اللہ تعالی دے فضل باقی کسی پاسوں کی جمنا میں جٹ جہا بندہ بیٹھا دیسی جہ میں میں ٹوں ٹھان ٹی میٹی کی ٹی میٹی میں کو کون پڑھی سیکھی صرف اللہ تعالیٰ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دا دین ہے میں شرطیہ پھر چیلنج پہ کرنا کی جج ہون ہو سپریم کورٹ تک دے بیٹھے ہون نا چیز دی کسے گل کا توڑ پیش کر دوں پیلا د دو چیزاں سنو اسلام دی دو چیزاں اج توڑ نہیں ہو سکیا نہ ہو سکنے اس ایک فقیری ایک اسلام دی کی فکیری انہ اج تافر تا کول توڑ نہیں ہو سکیا دوسرا اسلام دا عدل دنیا کٹھی ہو جائے جڑا بھی قانون سیانے تو سیانا اپنے آپ سمجھ کے بڑا قسم خدا دی کر کے انہیں اڈی او گا اوڈی وڈی ویسان دی تباہی ہوئے گا اور انہوں کی جہالت اور بے دی سب تو وڈی دلیل بن جائے گا سب کٹھے ہو جان اللہ تعالی کے بنا قانون دا کوئی مقابلہ عدل دا کر سکتا میں سنوے میں ایمان میں اس واسطے نہیں پیا گل کرتا کہ میرا مذہب ہے میں سچی پیا اس واسطے میں نہیں گل کر رہا کہ میرا مذہب ہے میں اس کی تائید کر رہا نا میں نو یہ حق کے جڑا مجبور پیا کرتا اس گلے اپنے ہر طرح کے دلائل کو اسلام دی فقیری درویشی اور عدل دا دنیا چقابلہ کسی کو نہیں مادی طاقت اکٹھیاں کرے کدی فکیران دا مقابلہ نہیں ہو سکتا سڈا ہک علی کافی اور اسلامی نظام حکومت دے جتنا عدل دے قوانین ہے ایک قانون انہیں پا پام لے لو قسم خدا دی ہوں دا بھی توڑ دنیا پیش نہیں کرتا کرنے سامنے ہوں سامنے سنو گے تیران ہو گے دوستو اللہ تبارک و تعالی دا نظام حکومت اس واسطے پر تر و آل ہے بنا ہر سفت چمل نہ وہ چاسا کمی نہ وہ عدل ماسا کمی نہ وہ رحم چمی کیڑی سفت کمی, کمی ہو جب کمی نہیں تو بڑا قانون کمی کی ہو اس اس واسطے اس دے قانون واستے اسون علم کا بھی کامل اظہار ہے اس اسل کا بھی کامل ظہور ہے اور اس دے رحم کا بھی کامل ضہور اپنے بندیاں دے اس پوری مہربانی فرمائی پورا رحم فرمایا ہے جڑا اس پوران شریعت دی شکل سانو نظام حکومت دا عطا فرمایا ہے اس دے مقابلے دے اندر جنہیں بھی قانون بنانا ہے وہ نا کس او دا عدل ناک اس دا رحم نا او ناکب دا شکار ہوئے گا نفس پرستی دا شکار ہوئے گا دباؤ دا شکار ہوئے گا لالچ چل جائے گا سلام انہوں ڈنڈی مرام مارن کے اتنے مجبور کرن گیا. تاں کر کے اللہ تعالی کے قانون تو علاوہ باقی سب قانون چہلی چلاو والے چہل بناو والے اجہل اس کی حمایت کرنے والے لانتی چہل وہ لگانے چہل اس دی حفاظت کرے چاہل سارا ٹولہ ہی چہل کا اسی باوے جنہ مرضی علم ہو اللہ ہوا دا قانون چلاو آلم اس من آل اس چلاو آلم اس بچا علم ادے قربان ہونے والا علم اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت مائدہ معائدہ اندر بیان فرمائی کیڑی سورت بولو ذرا سورت مائدہ رکو نمبر لالبن یارہ شروع پیا ہوں ارشاد رباني فرمایا اَفَحُكْمَ الْجَاهُلِجَّةِ يَبْهُونِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ الْقَوْمِ يُقْنُوَانِ فرماندہ ہے جل جلال حو کہ کیا جہلیت دے فیصلے نو طلب کرتے ہیں ومن احسن من اللہ حکم اللہ تو بد اللہ دے حکم تو بت کہ حکم سونا قومی یو کے نون اس قوم کے لیے جو یقین والے ہیں لفظ ہو گئے اللہ تعالیٰ میرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ومن احسن من آ سن مین اللہ ہے حکما لے قومی یوخ کے نون ہو موم یقین والے پھر واسطے کسے دا حکم اللہ تعالی دے حکم نہیں ہو سکتا یقین یقین دا مطلب لکھیا کھڑا ہے یقین دا مان اتے تفسیر ابن کثیر جو لکھیا ہے فرمایا اے و من آدل من اللہ فی حکم ہی لن عن الله شراہ و آمن اب ہی ولیما ان اح احکم الحاکمین و ارحم بلق ہی مینل والد ہا میا جڑا بندہ یقین رکھ د اللہ تعالا سب تو وا رحم ہتھا کے ماں رحم کر رہا رہا ہے اپنی مخلوق سے فرمایا اس بندے سے آپ من کہ جاڈا رحم ہے اندر قانون بھی تو خدائی کے انتہائی رحمت گا نا تھے میں گل کرنا پیا وا کیونکہ اللہ تعالی دا قانون شریعت دا کمال رحمت بندے لہذا نہیں کسے نوں اس قوم نوں نلتا جہی حضرت بلال آگوں رحمت دے واسطے زمین تے تڑپے فریادہ کر روے اس دا بندہ بن کے وکھاوے پھر عرش حلے تو فرماوے ہونے رم کر چھوڑا انہوں اپنا نظام حکومت دے دیا چم پتو لوگ آخ دن لے جی اسلام آ گیا اسلام لے آدھا نہیں اصا جی اسلام نو پسند نہیں کرتے اونتری دیا نو پتا کوئی اسلام نو پسند نہیں کرتا Oh, وہتوں رب پسند کرتے ہی نہیں کہدر oh, تعالی بندے چن د جان خاص فضل فرما ہے ذرا تبجو نال بولو سبہ للہ سمجھ رہی نے کوئی نہ جنہ چھو نا, نا بھائی اصل نہیں آن دینا وہ سمجھا جائے دا اللہ دے دلہ کے اللہ چلح دے اسلام علی لحمت کرنا نہیں چاہتا سمجھ آئی نہ کوئی نہ میں تھوان پہلے اسلام دے نظام میں آدل تے نظام انتظام یعنی انصاف دینا تے امن معاشرے دے اندر سکون دا ماہول پیدا کرنا اس دے بارے تھوڑا جا اسلامی حکومت دا خاکہ سنا پھر میں اسلام دے شیر محمد پاک فرکار دے حضرت دے عمر بن خرتاف ورگیاں گلا گا ایک تو سجڑوں اسلام کا فیصلہ ہک دق کا بائی ماسا بھی نقصان کسی کا نہ ہوک والے تک حق پہنچے دوسرا اس دے نار اسلام فیصلے دینار دوسری جائے شاید جہی خصوصی اسلام کی ذہن چ رکھ والی ہے حق دے فیصلے دینار اسلام حق دا فیصلہ د اتنا ایک آسان ماحول پیدا کر دے کہ فیصلہ کردیا پریشانی مسلے گور سمجھا جس طرح سمجھا سمجھو گے نا کیونکہ قوم میں پہلو عرض کر گیا تھوڑے اسے دا مفتی ہے کوئی اس علاقے کا توڑیا کتابیں لکھیں قوم کا کنڈا ہوا پیا ہر شہرا ہوا پیاڈیا کتابیں لکھا توجہ سمجھا جی گلوں کو تبج سبہ لاہ عزیز اسلام حق دا فیصلہ پہلا اسلام دا ترہ امتیاز ہے پھر حق دے فیصلے دے انت کر دیا کر دیا پریشانی نہیں نیری آسانی کیو خرچے تو بغیر حق اسلام دا فیصلہ لیند روپیہ ایک نہ خرچ کوئی ایڈا اسٹام لکھاو دی لڑ نہیں کہ پانچ سو کا اسٹام ہے ہزار دا اسٹام ہے فلاں کوئی نہ اگر ٹھیکری پھاڑ لی ٹھیکری کولے کو ٹھیکری تے لکھ کے وقت خلیفہ نو کے ہی اس ٹھیکری نہیں ویخنی تیرا دکھ تے ٹال دینا اگے میں بیان میں بیان کرا اور باحوالے سارا کچھ ہا چانگے والی گل کو پہلو میں میں جڑا سال خرچہ کوئی نہ رنج اور محنت نہیں کی بھائی ارہ آؤ آؤ تو لگے جاؤ آدھے جاؤ تو لگے جاؤ آدھے جاؤ تو این سال سے این مہینے فلان کئی چکر ہی نہیں محنت آئی خلو خلو تُو آک نا رنج آئی نہیں کلو کلو کہ تک جی تین رج اور محنت نہیں پہنچنی بلا تاخیر دیر نہیں ہونی فیصلہ فوری پنجی سال دیاں پیشیاں ویس سال دیاں پیشیاں اسلام کوئی اس بلا تفریق فرق نہیں ہونا حق دا فیصلہ اے نہیں میٹھے گا اے حق ایمے محکوم اے امیر غریب اے اپنے خیرے فیصلہ حق دا جدو آمنے خلیفے کو لے کے تھلے تک ہر کسی برابر ہونا یہ اگے سناواں ہال میں خاکہ پہ سنا مانگا خاک کا حوالے دے اور بلا توکیل وکیل وکیل نہیں بنا ہزار وکیل کی فیس لاکھ روپیہ وکیل کی فیس چار لاکھ وکیل کی فیس جا نوٹ ووٹ یہ چکر کو نہیں ہونا سمجھ نہیں لگی اس گل دی کوئی وکیل بنا نہیں پینی کیوں اسلام اس رب دا مذہب ہے جڑا ساری کہنا اد پیدا کرنے والے مگر ادنا تو ادنا مخلوق او بلا واسطہ سوال کردی چھوٹے تو چھوٹا بندہ مہلا تالا نو آخ لب سو رب, جی رب واہتا ہوں لال شریق مولا اپنے نال بندے کی گل کران دیا درمیان دے اندر نہیں رکھا پھر سجنا جڑا نظام اپنا اتاریا کسے وکیل نہیں بندہ چھوٹے چھوٹا ہوئے آخری آخری حکومت اور سردار جڑا ہوں خلیفہ میر مومی نہیں ہے وہ حق اسلام کی حکومت جو کوئی نہیں آ مگر اسجا کے گل کرنی اپنی فریاد اپنی جو حد پیش کرنی حل کر دین اتنے درمیان وکیل لیا پی ٹھیک ہے کوئی نا بولو چل سب اللہ اور ات کہ پانچ سات کوٹ ہو چھوٹا کوٹ ہے پہلے اتے ترو ترو کے گسیٹ گسیٹ کے مرو ایتوں رج گیا عملہ تے ہوں اتلا سیشن کوٹ کچہری تو سیشن تو پھر اتوں رجیاج گیا مر گیا کے نک ناسا سور سارے رج گئے ہوں ہے ہن جی سپریم کوٹ ہے اخلام کوٹا چھوٹا کا کوئی چکر نہیں پنجا ستاں کا نہ سوٹا بیٹھے سور رجاو اسلام ہوں کازی قزا کر مسجد چن یا باہر کوئی با ہوئے یا گھر چلکہ اسلام والے تن بھی کرتے رہے جو پدار چیٹے فیصلہ سنا چڈیا بول بازار فیصلہ سنا دیا دکان بیٹھے بیٹھیا سنا درف یہ ویخیا جانا ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں بس اپی اگر حق دے فیصلہ کسے دنیا کی طاقت کے اگے اپیل نہیں ہو سکے گی توجہ نہیں فرمائی نے صرف یہ ویخیا جان کازی نے قرآن و شریعت کے مطابق فیصلہ کیا کہ نہیں کی تو پھر کسی ہوا کاضی کے اگے ارد کرنی ہر ویکو کئی سہی تو پھر نہ کرنے والا سدا پائے گا تریت کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں جی کی جے شریعت متابک اتنے قاضی قاضی حقیق جہ خلیفا وقت اس دے کے اپیل نہیں ہو سکتی نظر آسانی نہیں کر سکتا وہ ایمان دسو فیصلہ ہی نیلا رحمت ہویا کہ نہ ہویا اے ذرا بولو چا ایمان چائمان دسیا جی رحمت ہویا کہ نہ ہویا اس حق دے فیصلے اس حق دے فیصلے واسطے اسلام بندیا نلیل سے خوار کردہ نہیں آ سدکے جاوا یہ تین اسلام دے نظام م م عدل دا تھوڑا خاکہ پیش کیا مراٹ نہیں ہونی مراحت دا نظام نہیں ہونا فلا افسر نیتیں دتی گئی وہ میں چاہے کر لو ایے نہیں چلنی حق دے فیصلے اسلام کازی اے پڑا پری ہوں یہ گلا پیش ثابت کرن سابت کرنے حوالے دوا مستفا کریم دے شیران دیا گلا سناواں تنگریزی کدران سنیاں نہیں اگریزی چوہے بھی محمد پتا ہی نہیں کسم خدا کی کرکان جبر قدرت میری جان ہے تیرا ساڈا حال بنیا پیا جی شکاری دے بچے چکد چھوٹے فٹ کے پنجرے پالتا اندر تیار کردی تلا اسارے خبر ہی نہیں ہوتی میرے وڈیرے کون میں کس جنگل وسید رہن والا ہوں وہ بے وکو سمجھتا پنجرا میرا جنگل شکاری میرا ماں پیو ہے انہیں سیٹھی تولتا ہوں دے. चलिए आज तेन मैं अंग्रेजा यहूती चुकिया में तेन पाल सीटी तू मैं उन्होंने सीटी लग के अपने आपू भुल गए अपने वडेर भुल गए कसम खुदा दी करके तू असा ना चरनल काने के बारे से ना भुट्टू तचाल बारे स نہ کسے جنل خلدیر دارے سے بن خطاب دارے سے یا الدین ایوبی والے سے ذرا بولو چل اللہ اور سجنا اسلام نظام عدل کی گل سنائی نظام انتظام کی کردہ میرا بولو جب سبحان انتظام دن اسلام کی کرد پہلے نمبر دے تعلیم اور تربیت دی ایسی کرد جس دے نال بندے دار کی پسند بن جائے شر برائی تو نفرت کرنے والا بن جائے جب تعلیم تربیت ہوے گی بندے نیک ذہن ہو گے نیک ذہن ہو گے برائی تو نفرت کرنے والے آن گے تو سجنا پھر معاشرے کے اندر برائی کیوں ہوئے نیکی آپ آم ہونی برائی آپ تھوڑی اور اگر کوئی بہرے ذہن کے بندے ہو سی بھی سی اسلام پھر اس کو اگے تعلیم و تربیت نظام احتساب رکھ دحتساب حاکم نے حکومت نے پورا نظام تیار کرنا محکمہ بنا محکمے دے بندیاں دا کم دے ان لوگوں نے رات نشت کرنی ہے دیکھنا کتھے کتنے برائی ہوں گی کتنے کتھے برائی جتھے جائے گی اتنے برائی بند کروکے نیکی پھیلا بڑی بڑی نظام احتساب دے آخری پوری کتاب لکھیاں جا چکی بڑی ویڈی کتاب نظام احتساب کے اتر ساری نساب ال احتساب نساب ال احتساب میرے ہے بابا نظام الدین اولیاء سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر لکھی گئی ہے مستقل اسلام چل تصانیف نہ خود قرآن جو ہے جا، قرآن چونشاد بالمعروف اپنے نبی ہزار اپنے ایمان والے کم دس دے اگر وہ لوگ نے اگر انہوں نے زمین دی حکومت دے دئیے امت کرنا ہوں فل ارد اگر وہ زمین دی حکومت دے دئیے تو کر کے اکام سلا نماز قائم کرنگے مطلب اے نہ کرجیا جی آپ نماز قائم کر گے آپ تو پہلے ہی کرتے سن پھر امت کرنا ہم فل ارد کیوں آخیا فل ارد بالفس دستا ہے جی آپ نماز قائم کرتے سن جب حکومت ملے گی جگہ نماز قائم کرا چند سمجھو لال سبحان اللہ زکات ادا کر مطلب نہیں کہ آپ ادا کر پہلو ہی کرتے سن پر جدو حکومت ملے گی پھر میں نظام آپ زکات ادا کرتے سن ایویں نظام حکومت زکات کا قائم کر دیں گے حضرت سدھی کلوانگ جہیں زکات نہیں دیں جہاد کر حضرت سدھی کڑھانگے جہاد کر گے سجنا نیکی حکم کر گے کی مطلب جی نیکی جگ ن بھی چلاو گے جی برائی تو آپ بجتے سن جگ خبردار اس برائی دے لیے نہیں جانا معلوم ہو اسلامی نظام حکومت نظام کا جناب نماز دا نظام قائم کرکات دا نظام قائم کردہ نیکی پھیلا چڑتا برائیاں دا خاتمہ کرا چڑا سونے نبی سرور نے پہلے دن اپنے صحابہ نو حکومت نہیں دتی میں نقطہ پیش کرنے لگا ذرا توجہ بولو سونے نبی نے پہلے دن حکومت اپنے صحابہ نے سفر کی فرمائی تئی سال کا ارف آؤ ورش کرائی اپنے تن دن حکومت نافل دا بل دسیا وے اسلام نو اپنے آپ سے کائم کل جدو پاک نبی دے یار اپنے آپ سے اسلام ناصل کرنے دے قابل ہو گئے پھر سونے نبی دے جس یار نو جی بٹھایا گیا جڑا اپنے تن دے حکومت کر جان دیا سی انہیں جگتے بھی حکومت چلا وغائی समझ आ रही ने कोई ना सुना औखा कम अपने आप के हकूमत आपने आप के जड़ा बंदा इस्लाम की हकूमत कायम कर ले साहर और इन दुनिया के जिस नुक्कर से बिठा छोड़ेगा यह जगते इस्लाम कायम कर लेगा اج کل دے نام اراد کئی مذہبی پنڈتیاں تھگڑیاں والے کو بیلیاں والے کو چیٹیاں والے کیونکہ اج کل اسلام کھڑا تھکڑیا یہ تھیگڑیاں والے کوئی کوئی آتے نے تھ اسلام سیاسی نہیں ہم غیر سیاسی اسلام پیش کرتے ہیں تے کوئی پینٹو وہ اندر اسلام کا تک کوئی تعلق نہیں سنو جو ایسی بکواس کرتا ہو اس کا اسلام سے ہی تعلق نہیں اللہ دینا امت کٹنا ہو فل عرب اللہ فرماتا ہے اگر ایمان والوں کو ہم زمین کی حکومت دے دیں تو وہ کیا کریں گے نماز قائم کر دیں گے زکات ادا کر دیں گے نیکی کا کہیں گے برائی سے روکیں گے کہ مکنا ہم حکومت دینے کا تو قرآن کہہ رہا ہے سنو اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور حکومت کا حال ہی نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی دی جی. بلکہ سنو میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا نواں تک کر دیاں کتاب نجیب سوہر شہابی اس کتاب کے نال کتاب ملحق النجاہ شیخ محمد بن محمد منسفی نو سو چھیاسٹھ ہجری چاپ دی وشال وفات اس کتاب دے اندر شیخ محمد بن محمد بھی کتاب کے اندر لکھے مقد کالو الف ووجے دا فی ہے خلا دین امتیا مسیا ست ال ملوکے لہدار اس بلی تین چیزاں ضرور ہوبیاں والا تین ہودل بادشاہ والی سیاست ہوبیب والی تقدیر ہو سمجھ آئی کوئی نہ فرمان ولی تین شفٹ ضرور ہوں نبیا والا دین آدل بادشاہ والی سیاست وہ تدبیر والا تباہ تدبیب تبیبان والی تبیب والی تدبیر ہوئے گی کیا مطلب جی تبیب حکیم مزاج پچھاڑ دے دوائی دا مریض دا. پھر ہر مریض نکری دوائی سارے مریضوں جبیب مزاج جانا ہے جا کامل آرف مرشے پہ سی اپنے مریضوں کے روحانی مزاج نو سمجھے گا پھر مرد بنی پھر دسے گا کامل دا کم نہیں ہے बेवकूफ पीड़े तरीकत कमे पीड़े तरीकत कम जरा हर मुरीदू आखे पां हजार तस्वीर दाने वाली ले दिहाड़ी फेरी, कर, फेरी करे टुकड़ की खातर चौदह घंटे थुक दे सड़े ओं टुकड़ परेशानी ओखी दूर होत हजार जद काने की तस्वीर फेरेगा पंजे दिन आपे पागल होगड़ काम सजना जड़ा फकीर लोग बंदर सरवे छबेले बै जाते सन तवजो नहीं जो फरमाय सूरत पिंसी मेरे पाक नबी दियारा दे अंदर सन उन्होंने अंदर दीन नबिया वाल सी سیاست بادشاہ والی سی آدل بادشاہ والی تبیب والی سی سیتا کام لوگ سنڈا سا. کلندر لاہور اقبال بولے سناو چار جڑے جینے بیٹھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر اقبال فرماند ہے جب عشق سکھاتا ہے توجہ نال بول اللہ سجنا کلندر فرما ہے عشق دی دولت آپ دی پچھان بندے نوی جلے جگ دکر سن وہ جگ دکومت کر سیکھ لے اپنے آپ آ نے کھلتے ہیں گلا ماپ اصر شاہی اس واسطے اپنے آپ کی حکومت کرنی اور سنو اتنے نقتا ایک اور کیا سمجھا اج سی قوم آتی ہے میاں سیاست نال شریفان دل لوگ کوئی نہیں سیاست کے کم ہی کمینیا کیوں بھائی بولتے ہونے گل فیمی دور چکر آخنا یہ ووٹ کم کمی نیاد ووٹ کجرا کا کم ہے بغیر دا کم دا کم سیا سیا لوگ آتے نے ووٹ وہ بندہ لڑے جل تین چیزاں وادو ہو جنیاں خرچ کرے مکن ہی نا پہلے نمبر سے ایمان ایمان اب اب جنا مرضی ویچی جائے مکے ہی عزت इज्जत इनी होना मर्जी बेजत होावे लित्र खावे, खावे गुर इज्जत मुके तीसरे नंबर जिन्ना लावे मुके जिंदे को मान इना होचण जाए इज्जत इनी हो जी बेजती न मुक्वे पैसा इना हो जो वो वोटा आले पास سمجھ نہیں آئی گل وہ بنے ہاں جس بندے اللہ رسول بار گاہ بندے کی بار گاہ سلیل ہونا ہوا وہ ایک واقعی کتے بندے کم ایمان मेहनत कोई बंद खिना चिश्तिया करोड़ा रुपए ले करोड़ा रुपए लेक बारा वोट पाच आ मैं पावगा नहीं पता नहीं ली दुनिया किमान एडा कोई कुत्ता काम है क्यों जो मैं जो एक बार वोट पा चो तो अगला जो मर्जी बेगैरती बेमानी जुल्म करे ओं दादी मैं बना وہ سارا بھار میرے تک متنوع آئے میں ڈبے وہی نے کوئی نہ اس واسطے ووٹ وہ بندہ پا جنا ایک یقین ہو جنا سڑا گا پچا لوا جا بندہ دو لکھ دچا نہیں سکتا وہ کدی ووٹوں کے نڑے <مجھا جاغنے> تسا ضرور پایا جی بندے ووٹ کمینے کا کم سیاست کمینے کا کم تین ایسا نہیں پتا سیاست کا مان دیکھ بھال نگرانی شفاظت عربی دا رعایت اور نگاہ بانی دان کمینہ بندہ اپنی نگاہبانی نہیں کر سکتا اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا آپ سوبے رات نہیں چلا سکتا وہ دوجے نا سیاست کم صرف نبیا سمجھ نہیں جی لگی انج نہیں منو گے میں حدیث بخاری دی پڑھ کے تم منا چڑی پڑھا جا آمدار نے فرمایا بنی اسرائیل کا نسوس ملک فرمایا بنی اسرائیل دی سیاست انہوں کے نبی کردے سن جے تو سیاست کمینیا کام میرا میلا ہے میرا لا ل پھر نبیاں کی سمار کرے گا اور تھلے آج نبی پا کو نبیا کا پیشہ ہے وہ بھی پا کو کمی نے کمینے لوگ جڑے نے کمی نے ہاں یہودیاں نے یہودیاں نے ووٹ لیا یہودیاں نے اپنی حقوں مدد تری جی اندال بناو دلاو دن ایڈے کمینے رکھے نے انہیں سیاست کو بدنام کر چ مگر سیاست قسم خدا دی کر کے نہی آئی آ دیو، انہاں کوئی شیطانی شرارت انہاں دے لاریا کول شرارت شرطان نہیں ہے تلانت ضرور نے لوٹ لٹ کٹ دروڑ ہے انہوں کو سیاست نہیں سیاست پاک نبی غلامہ دل ہی رہی ہے فاروق آدم دے, اکبر دے کول رہی ہے توجہ نال بول سبحان اللہ سد کے جا میں تین سنا کہ اسلام دے عدل دے نظام دے اندر جہاں میں دسیا اسلام دے نظام عدل کے اندر حق کا فیصلہ ہے حق دا فیصلہ ہوں قرآن جن بھی حق دا فیصلہ لے کے آیا اس کے اندر کوئی فیصلہ ایجا نہیں ہونا جن کو ترنا حق آتے جی کوئی بندہ اگلی اٹھا سکے اور ثابت کرے غلط فیصلہ قسم خدا بھی کر کے آنا میں انگریزی نظام حکومت فیصلے آ کے تین تازی پاکستان دے پاکستان کڈ کڈ کے سمجھاواں گا کہ آ ویخ لین دانٹ پہ آتراض میں کی بہت کوئی اعتراض توڑے گلتیاں میں کڈا گا لکھ کیڑے میں کڈا گا لیکن سارے پورا فیصلے دلال <سؤال> کیڑا کٹ سکتا نہیں سرو سرو تلی جماوگا بٹھا دے وکیل <سؤال> بٹھا دے جج بٹھا دے, پاکستان لے کا جتنے جا کے گل کریں گے اگر کوئی مائی دلال چوڑ جائے نہ چیز جلم دار قسم خدا بھی کر کے آنا لیکن کنا تو آگا سپنا چاہے کوئی مائی دلال اللہ دے قرآن دے شریعت نظام حق دے فیصلے کو کچالم کر م کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارا ہے میزان تراجو تراجو اور سجنا حق کا فیصلے خرچہ نہیں ہوں جا میں پہلی گل کی خرچہ کوئی پیسہ لگنا نہیں حضرت امر من خطار کی گل سن لگا ذرا ڈٹ کے جہ سب بہان لو حضرت عمر بن خطاب دے کول ایک اس سرکار دے علاقے ایک شہر دے حاکم دی شکایت لے کے ایک بندہ حضرت عمر دے دہچتا ہے توجہ شکایت لے کے پہنچتا ہے شکایت کہ میں کردا ٹھیکری لے لیے نال کولا لیا حضرت عمر پاک نے شکایت لے کے پہنچے منہ زبانی سامنے تو علاقے دے فلانے حاکم نے فلانے شہر دے حاکم نے جناب میرے نالتی کی حضرت عمر بن خطاب پاکل دے اسٹان لایا فلان کرتے پہلو سنوں گا پھر لکھ کے دیکھ کاگل نہ ہو سرکار نے فرمایا جاؤ ٹھیکری تھ لے آیا انہیں ٹھیکری کو حاکم ملے یعنی اپنے ماں حاکم ملے عمر بن خطاب پیغام پلکھ لے لےکری کولا سکے پھیر درمایا جاؤن و خانی جدو ہاکمن سامنے پہنچے وہ گوڑے پہ سوار سی جا کے سامنے ٹھیکری کی سی انہیں پڑیا تھلے اتر بن کھڑا مہربانی سی کلوتاوا ایک علاقے ہاکم بلیر ہوا یا کل تو گورنر اس طرح مقام سی پر حضرت عمر بن خطاب نے اگل کا فیصلہ جو کرنا سی سمجھ زیادتی شکایت دور کرنی سی او دی زیادتی دا ارالا کرنا سی حضرت عمر نے اگلے دا پیسہ نہیں لوایا ٹھیکری نہیں فیصلہ تمام ہے یہ بھی عجیب گل ہے سو گرد اور مقصود کاغذوں سے نہیں مقصد کے اگلے کی شکایت دور ہوئی ذریعہ جی برنی ہوا تھے ٹھیکریتا پیغام کیا یہ بھی اتر پہلو تھلے کاغذہ کی فیکٹری کھلوائی سوجو کوئی اللہ پہلو اتنے تھلے مکا کی سرزمی مدینا شریف کی سرزمین اللہ پہلے کاغذوں کی فیکٹری لوائی ہوے کہ خوبصورت تو آلہ تو آلہ کاغذ تیار کرو نہ کدی پتھر پہ لکھا کدی چمڑیا پہ لکھا کدی کھجور دیا جناب چڑیا تک کدی چوڑیاں ہڈیا امل کرب دسے میرے قرآن ناگزات دی لوڑ نہیں مومن دے وہ اتری پاگل ہی گے جڑے کاغذ ہوئے بائبل پیپر بائبل پیپر باری سے باری خوب سے خوبصورت کاغذ ہوتے آپ قرآن کاغذ آپ پلیت ہے اس لیے قرآن ساڈے ٹکڑے آتے پر مستفا کا ہر یار قرآن چرنگیا فرمائی معلوم ہوا رب دسیا مقصد نو پہنچو اصل گرد نمجو یہ نہیں بھی ہونے چاہیے نہ شکایت دور ہوے اگلے دا درد مک جائے اگلے دی پیڑ مکنی چاہیے چاہیے سجنا تک نہیں ہونا چاہیے کلفی اللہ فرما حبیبہ فرما دے میں تکلف کرنا نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں نہیں آ میں ایو محنت مشقت نہیں آجنا سد کے جا اسلام دا, اسلام کے نظام ہے اسلام دنابے والا جدو عدل ملتا انصاف ملتا ہے حق دا فیصلہ ملتا اس نے خرچہ نہیں ہونا پیسہ نہیں لگنا مال خرچ نہیں ہونا سستا ہی سو ہے ایک لگے نہٹکی فائدہ ہو گیا ہیج محنت نہیں اٹھا پی لوگ نہیں اٹھا پی نہیں کئی کئی دن جناب والا شہر دن رو باہر جناب قطار لائی رکھو مصیبت اٹھاؤ نہ کسم خدا بھی کر کے اسلام دے قانون نظام میں حکومت دے اندر کبھی تفریح وقت نہیں ہوں نقتا سونی مانتا دا کر اسلام دی حکومت کے اندر دفتری وقت نہیں ہوں وجہ دفتر کھلے گا تے وجہ بند ہوں زلیل خوار ہون جان کوئی ہوٹل پاسے رولے جو خرچہ کر کے آیا سارا تباہ ہوے ہاں جی مصیبت نا نا اسلام بے نظام حکومت کے اندر فرض بنتا اسلام میں حکومت کا ہر وقت موجود ہونے جو شہادت مند آئے دروازہ بند نہ ہو میں چیلنج کر رہا فرچ کرنا کوئی اتوں اٹھے تو پہنیں جتوں مردی کوئی مائی دلال ثابت کرے اسلام دی حکومت نے دفتری اوقات ہوتے ہیں میری زبان والے بندہ جائے میرے یار خان چ لڑ گیا کھڑا پانچ سو روپیہ کرایا جان دا پانچ سو آن کا ہزار روپیہ خالی کرایا ہے روٹی پانی خرچے وقت نے اگلیاں سارا کچھ ہوا باہر لگیے سور صاحب سو رہے ہیں آٹھ آٹھ کے آیا ہے. آن کے آلے بیٹھا کتار لگی کلیے دساں کا فیصلہ ہوا ہے نوے بچارے پھر چار بندے بند یہ ہوں خاص آنے واپس حضرت فاروق آزم کا پیغام ہدایات باہوالا منا کے امیر امی عمر بن الخطاب رضی اللہ تالا نو کتاب دی حضرت عمر بن خطا بلا جدو کسی نرتی کرتے سن اپنے عملے دے بندے ول ہدایات جاری فرما سن وہ ہدایات کی ہوں سن پہلی ہدایت ہوں سی اللہ یار کا برداؤن خبردار ترکی گھوڑیاں تے سوار نہیں ہونا ترکی گھوڑا چوڑے پیروں والا <سلام> چوڑی لمبی کانڈ والا ہوں ناج نخر چلتا لوگ بیٹھے ہوں جی لینوگر امی سواریاں سواری ہوں فرمے سنا اپنے ملے خبردار ترکی گوڑے پہ سوار نہیں ہونا وا اللہ کھولا نکی آ آٹا چھڑیا نہیں کھانا اڑچھنے آٹا کھانے اڑچھنے آٹا کھانے موٹے کھان دن ولہ ک خبردار پتلے کپڑے نہیں پاؤنے موٹے کپڑے پونے میں خبردار اپنا دروازہ حاجت مندانے اگے بند نہیں رکھنا باوے رات ہون ہوا حال ہو جاتا ضرورت مند آ जड़ा आप नहीं सीरसा उन्हें अमले किना हजरत उम्र त आप नहीं सड़सा रात नहीं सड़सा दिन तो जिते रहा रात उम्र नहीं सड़सा आदत मुबारक सी रात कश्त करते سیانے آدھے جب حاکم جاگے قوم سکھ دی سو حاکم سو جان قوم کی نیبر حرام ہو جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتا لا نو رات ہوں سی گشت کرتے سن سو نہیں سن رو جر پیاری آوے وہ او درد یاد آدت مبارک پھر رو سونا نہیں قوم دے حالات معلوم کرنا آخ سلسلے سے ایک گل سنا چھوڑا اللہ! پر وہ ابھی سناو گا گل پوری کر لو کہ دروازہ بند پوے جسل کوئی پریشان حال آئے ہوں عدل کی عمر کی گلام سونا سونا استاب عمر پاک بھی آدت مبارک راوت نو گشت کرتے تھے گشت کشت کردیا حضرت ابدر رحمان بنا اس لیا مدینہ شریف کو باہر چلے گئے دیکھا بار جنگل پڑاؤ محسوس ہوئے آپ فرما نے اپنے تنگی نار لگتا مسافر تھتے نہیں مسافر آئے پہ نے آ ذرا چلیے आराम कर सचकीदारा करा मत कोई चोर चोरी कर जा चोरी होंगी तो नहीं क्योंकि हथ कटी सी चोरी उ जितने पर चेकीच लेकिन फिर भी मत कोई दलेरी से कर ले आप अपने यार अब्दुल रहमान तुम हूल चेचते नहीं काफलेखे پرماند نے سنگیو سو جاؤ اتنا پیرا دیا گے چلے آ دے پیرے تیکھے ہو سن. پر ابھی دنیا کے بادشاہ خلیفے کا پہرا اج سنیا تے سور تبدیل <سؤال> सूर तेन ल रात को कितर रातानंद जागना जागण वास्ते ही लाखी कल किया नमाज नीति खड़े रहे इधरों मौला की इबादत हो रही इधरी कौम की इबादत हो रही کافے بال رومن دی آواز آئی ہے حضرت نماز چھوٹی کیونکہ سنت رسول جب نماز فلار ہوں سن کسی گھروں جی بال رومن کی آواز سی سنے نبی نماز چھوٹی کر کے فورن پہنچتے سن فرما سر خیر کیوں کر उम्र ने बाल छोटी की पहुंचे बीबी बाल नहीं बैठी दी -दी बाल चुप करो क्यों गई दूजी बार फिर बाल लो फिर बाल लो आप छोटी की सीधा पहुंचे फरमान ने बीबी तेन पहलों भी समझाया बाल चुप करा क्यों रुवानी है बी फिर आवाज चली है तीसरी बार आप फिर बाल फिर आप नमाल छोटी फरमान ने मर तेरे वर्गी मां ना होंगी चंगा बाल तो पता नहीं की करनी है बीबी आखनी है चुप कर छिचा ना पा तेन पता नहीं मैं क्यों फिर इन मैं जान चिलवा दुध छोड़ी बैठी उम्र फरमाना ने क्यों آخ دیے امر نے دھ پی بالاں دا خرچہ نہیں لایا دھوڑ والوں کا لایا سا گھر دا خرچہ پورا نہیں ہوں میں جان کے نو دو دو لائے تاکے دے تاکہ روئے عمر دے عملے نو پتا لگے اے بال دینا نہیں دیا ہو اس اندر پتا لکھن گے نہ لکھنگے خرچہ لاؤ گے سا گھر کا خرچہ حضرت مر گل سنو چیر دیا نکلیاں روتے آئے مسجد نبی بچ سو رو گئی صبح کی نماز پڑھائی نماز کے رو رہے سلام پھیرے پھر رو رہے فرمانے میں امرا خطاب دیا پترا پتا نہیں تم اللہ تعالیٰ مخلوق مسلمانوں نے کنے کن مال مار چھوڑے سن کنے بے مال مر گئے ہوماند نے کوئی اپنے عملے نو لے لو کاغذ لےو چھوٹی لکھو پاو مال دھد پیو ہو سی ہر ایک دا خرچہ انہوں کا خزانہ دے گا سننا سفا نمبر چوہتر oh, oh, oh. چوہتر پچہتر آپ نے فرمایا آئے آئے. قالت کالت یا یاب دلہ ہوں پتہ تو نہیں سی عمرے ہوئی مائی خبر نہیں تھی یہ خلیفہ ہے میںالت مرلا میں کال و کم لہ کالت کلا و کلا شہرا کال وما يستبين سو کات من کل بہل لوگا پتہ نہیں یہ کہ پتہ نہیں جڑے وسطی جہاں سیاست کمینیا کام ہے اور سیاست کا تھا رو رو رو کے قرآن نہیں پڑھی پچھلیا سمجھ نہیں پی لگتی کی پڑھتا ہے پیا فلما سلام یا کو لے عمر سما مارا منادے منادی نکم دنا دال سبیا نہ کم نل کتا حکم دتا بالا نو چھڑایا جے چھتی دایا جے فائدہ نہ فرو دو لیکے مولود مولودن فیل اسلام جہا بھی بال مسلمان دا جمے گا خرچہ عمر دے گا بولو بولو بولو بولو دا خرچہ اتنا دے ہر ایک بال کا ई ईमान दस जरा जाके आता होना तीन चार बजे दफ्तर बंद होमर यह बोलते सही जो खुद रात नही प्यासा यह क्या काजिया आखेगा तुसा सवेरे अठ बजे आया जे سویرے دس بجے آیا جی چار تین بجے بوہا بند کر جایا دیا جی. با باوے مدینے والے بابو بہتر شیر بناو تو سد کھے قوم کھاد چھان درتی ہے بیچاری بھولی اتری قوم انگریزی نہ پڑیں گے تو شعور کیسے آنا لے آیا کھڑا <laughs> ایک بندے دا پتر تیار نہیں ہوا انگریزی نہ پڑیں گے تو شہور کیے گا اور سو کن کنہ دے خرچے عمر دا خزانہ دینا سی سنا چھوڑا یہ بھی گل آ گئی ہے چاہیے سنا چھوڑا بالا دا خرچہ بھی خزانہ دینا لاوارس بیبیاں عورتیں جنہ دارے سر پہ نہیں اسلام باہر کما دی اجازت نہیں کیونکہ عورت کما عزت نہیں بچا سکتی وہ بھی خزانہ چکتا سی لا لاوارس بڈڑے بابے جہاں کمان کوئی نہیں سی انہوں دا وظیفہ بھی خرچہ خدانہ دینا تھی. اور سن جا کر دلا مکرو جا کر دلا کوئی نہیں مریا تو پیچھے جائیداد کوئی نہیں میرے پاک نبی سرور ورنہ فرمایا تے جیست اندی وراس کرد دے جی جڑا میرا ست نہیں چھڈ گیا میں محمد کرد بھی کنے دینا ہے بولو ری کے رحمت کے نہیں اگے چلو خیر نہیں ہونی دیر نہیں ہونی فیصلے وقت نہیں لگنا سجڑا کوئی مائی دلال ثابت کر دے ساڈے اسلام دی تاریخ دے اندر فلانا فیصلہ ایک مہینہ مؤخر ہے میں جرمدار فیصلہ ایک دن حد دو دن بہتا لما پہ جان تین دن فیصلہ ہو جانا پیشیاں پہنیاں کیوں اس اسلام لٹنا نہیں لے ہو اسلام دینا چاہتا ہے لٹن پیشیاں رکھنیا پہ داست پیشیاں دیر والا چکر اچھا کہ بلا تفریق کیا قانون ہو کہ حکومت کا فلانا افسر عملہ ایس قانون سے باہر ہے اسلام چند تفریق باقی دا کی خود مدینے دے تاجدار دی گل سنا سنا چھوڑا ذرا بولو چا بولو چا بولو چا آہا ہا ہے وہ جڑا رب قیامت والے دن انج دا نظام رکھے کہ جانوروں آکھے جانور سنگ والا بے سنگ ندلا دے وے جہا مولا ان نظام عدل قیامت نو جوڑے گا انہیں دنیا تے کی آخنا فلانا باہر اللہ کا پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری بیماری دے ایام امام چیسن تکلیف دے اللہ دے محبوب منبر شریف تے تشریف لائے گئے فرما نے لوگو جمع ہو جاؤ یار لوگوں جمع کیتے سونے حبیب نے فرمایا جس کتنے جس کسے نے بدلہ کسے کو لینا لے دین اتے پورا کر لو اگا بدلہ بنا اور جس محمد کو بدلہ کول بدلا میں حاضر کھڑا ایک صحابی بھی عرض ارد یا رسول اللہ میں بدلہ لینے سرکار فرما نے میں حاضر ہوں. عرض کردہ لج پا لا جناب نے میرے کنڈ کنڈ درد ایک بار چھڑی لائی سی ایک سوٹی لبو چبوئی سی سونے میں انہیں بدلا للہ محبوب یہ نہیں فرما ہایا کر میں رب دا محبوب کہنا میری وجہ بنی ہے کی پیا کرنے نا نا سونے بھی فرماندے نے میں حاضر آو وہ ارکڑا لگ پالا لاؤ جب تفام میری کندر سوٹی چبوئی سی اس میری کنڈ ننگی سی ہوں میں بھی نگی کنڈ کرا پھر بدلہ پورا لگا گا اللہ محبوب کمیس مبارک چاہے کنڈ مبارک ننگی فرمائی ہے اللہ محبوب دے یار جا کے پچھوں چپی پا کے سرکار بے بوسا دتا کنڈ مبارک رو نومن لگ پے حضور فرما دینے بدلہ نہیں لوگوں نے اردکڑے میں سونے بدلے لین دہانا سی میری آڑ کاش کدرے حدی خدا دے جسم نال منہ لگ ہے باقی تھلے کی سنا وا کی جی خود محبوبہ گونج مائن جی گلا سنا رہ سویر تو بہت گلا لیکن میں کم سمیٹا تاکہ میرا موضوع پورا ہو جائے ٹھیک ہے بولو سبحان اللہ بلا وکیل, وکیل وغیرہ بڑا حراست مولا علی بیٹھا ہے علی پاک بھی مبارک سی بازار ہے جتی مبارک سنوئے جتی مبارک دا تسمہ ٹوٹ پیا ایک پولا کچھ چھے ایک پاؤلا پیر چھے پیر ایک کچھ کھڈی دے موٹے کپڑے نے مولالی بدار کوئی راہی راہ پوچھتا ہے تو دس دے یہ نہیں حاکم لبے ہی نہ ہاکم سرے آم ہو سرے آم لوگ پیڑ جب کسے نے پنڈ بیچارے چکنی بنی کھڑے پنڈ چکنی ہے مولا علی نے ہاتھ در خلیفہ وقت جدو اس پہ گل کرم لگا تھرنا ہے مولا علی سرکار خلفائے کرام نے کوئی نال محافظ نہیں ارڈ نہیں کہ کوئی سو بندہ اگے ہوبے ہوجے ہوئے ہاں جیت ہو سات ہم شکل ہونا سرجری کرائی ہوے تو پتا نہ لگے بھی کہڑا فور پہ جگریزی چوہوں کا کم محمد شیران کام نہیں لکنا ان جان ستا جائے لوگ ہوتے ہیں وہاں مارنا رکھا نہیں شاہ صاحب کی شرابی لکھی بادشاہ شکار کر جا رہا سر جنگل چی تھی اتو گیا چرخا گالا پہ کٹ دی, دی. بادشاہ گسا لگا کہ فوجی نڑو اس بلی حیا نہیں آرخا اپنا کتنی ہے گالا مینو کٹ دی, دی, دی چکو بڑی ہس کے बादशाह पुछा माई अस् क्यों है तू तेन तो नप के लिए जाने तू खड़ी खड़ी उस आख्या सही मैं हसी इस पिछुआ के तू कि चुकावेगा तेन तारी गए <laughs> तू गां बचना ही ना तो चुका किसी ना انصاف چ کر ہر گال کھنے والا تینوں دعا دمجھ نہیں جگہ بولو چھا اللہ اس کو کہتے ہیں وکیل بالخصوبت وکیل پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے گل مشہور ہے میرے کو کتاب پہ پر ایک پرانے وکیل دی جائے کافی سارا کچھ مواد اگلے فلس اگلے ہفتے کرنا ہے برطانوی قوانین فروغ جرائم اور تاریخ تاخیر انصاف کے ذمہ دار ہیں انیس الرحمان انیس ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ کراچی دی لکھیے لکھیا ہے کہ انگریزی برطانوی حکومت کے تین ستون نے پولیس اوپر تین اگریزا حکومت کھلوتی ایک نمبر شتان ویخو نا ہوں وکالت کی ہے در وی میں پوچھ رہا وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں بندہ کتنے مارے فلانی تھان سے فلانے اصل لے کنے بجے اینے بجے کون کون سی آئی ایٹ گیا پہلا پوچھتا ہے پیار کتنے مارے فلانی تھان کا مارے فلانے اصل لال کون کون سو فلانے فلانے تھا ٹائم سی وقت چاہن والا چھٹنے والا تیرا تے حق یہ جا کے آخ سر اے پکا مجرے میں میرے سامنے نے کیتا کیا یہ سر تے قرآن رکھاؤ لا لا یہ چھٹنے کا دا حقدار کیوں آخنا کی نہیں پر بھائی تھدکے جاوا شیتان یہاں کل گر سکھے بھائی اکبر الہبا سید اکبر حسین اگریزا دے دور چاپ جج رہے تو جج جو سیت وکیل کے کرتوت وہدا نا اس ویلے پیا پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے اسے کتاب لکھا اسے کتاب اجلی ہے جی میں وکیل بکھائی ایک سیئر وکیل دلوں ٹی وی کے اتر سوال ہوا ہے کہ برطانیہ کے قانون کی خامیاں بیان کرو انہیں آخیا وکیل قانون کی خامی خوبی نہیں دیکھتے وکیل قانون کی خامی خوبی انہوں کا صرف کم ہے میرے رچ نہیں ہوتے رچ او ہو چوگے کالے کالے ٹولیا کے ٹولے جیسے جنگل چاہلے نہیں چھٹے پھرنے ہوں گے ہون کے چوکے کالے کالے آن دے ٹولے جمے جنگل اچھا باہرے بھی چھٹے پھر خدا دی جنگل لگے پھر کچہری پری ہے تو تے قوم لینی اور میں پوچھنا سور براہ راست بغیر لاکھ پناہ ہزار بھی ہزار اگریزی بھرے خسرے رچ دے مساقت تو تیری گل نہیں سننا چاہتا یہ انصاف تین کی دینا انساف تو اسے نہ دے جا دروازہ کھلا ہو تین کسی وکیل کی لوڑ نہ ہو براہ راست فریاد کرے تو پوری ہو جائے انساف در تو ملنے یہ در کسے انگریز کو نہیں محمد ربی دے گلاب نظام دلو اسلام <رضی> سمجھ آئی کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ میں پہلو آخیا میرے کو لنگر والے مسئلے کوئی نہیں ہاں جی ختم والے مسئلے کوئی نہیں میں ہاتھ جوڑ کے تن کرسا جے تس امید رکھی بیٹھے ہو میں کلا ساتیا مسئلے کرا کل اتے لکھے کل اوتھے لکھے میںرج گے ایمان نار مر جگ ایمان نار دسو برلوی کو اگر کوئی تاریخ برادری چو کل دا ختم چڈ دے تو کرنا آخنا کئی آخنا کٹڑو ہو گیا کٹڑ کئی آخنا کنجوس مکھی چوس پیو ہر شا چ گیا سو سپ بن کے بہ رہا ہے پہ ختم نہیں چاہتے میں پوچھتا ہوں کیا کلا کا ختم فرد ہے واجب سنت کی درجہ نفلی کام شرطا پوریا جا کے, تے بھی کوئی ایک آئے سکنے کے قبول ہونا نہیں تے الٹا گنا پہ yeah. ایک مال حرام دا ہوئے تے ختم ہو سندار آ کے سپاہی نو بے سدکے کے دے بکرے چاہو پہن خان چلو ایک بکرہ کھچ لیا کیوں آ میں پیو دا ختم د میرا ایک بے تھر... لیسدار پیسے میں کی دے سات وہ ڈر مارے انہیں پوچھے نہ کیوں جی آخر پیسے جیتے نہ آخنا है سو نہیں آنا سو چوکونا تین پتا چوک چ کلونا है یہ منا یاد آ جانی لیا وہ چپ کر کے آ کے میں لے آیا سارنے آخ اس لیے چورا پا کے دیکھ پکوا چڑی دیکھ پکوا کے جب ملا ختم تو بیٹھا انہیں آخیا سبح چودھری صاحب کے والد صاحب جنتی آدمی ہے یہاں دال کی بخشی روح کی ہو سی ویکو ایسا لنگر اللہ والا بندہ خدا میں خواہ مینو حیرت بھی عجیب گل ہے جلد ختم نہ دیواوے تے برادری آ کے ہو گیا کوئی گچھ آ کے کوئی گچھ آ کے سارے ایک پاسے ہو جان بس ختم سڈا مرضی ادار بندے دین پوری برادری روڑی کلیے پیر کوئی شور نہیں آن کی آتا وی کوئی شرم کر فرد پی گیا ہے کلا دا ختم قیامت خدا پوچھنا ہے نماز معلوم ہویا ہے بریلوی برادری اپنا دن ایک بڑائی ای فری انہوں دا دین صرف ہوں کلا تیار میں الحمد للہ سننی ہوں بریلوی مذہب نہیں وہ ایک نسبت الاد رت بریلوی سرکار دا مذہب بھی سننی سی ہر ولی دا مذہب سننی ہوں مذہب بریلوی نہیں بریلوی عقیدت کی نسبت چمجو جمع چشتی قادری سوہر وردی نقش بندی مذہب سارا نے سننی سجنا اہل سنت جماعت دا مذہب دے اندر فرد پی نہیں ایمان تو بعد فرد پہلا واجب بعد سنت مقدا اس بعد پھر سنت غیر مقدا دیواری آنی نسل دیواری پھر آ جانی بات درد سجنا ادھر جڑے مروکے گئے کام پہلے حرام پھر تحریمی پھر مکرو تن پھر بعد دن باقی درجے اور سجنا افسوس یہ سارا پیڑ پی کے کلر دے بہ رہا آ میں تین وہ مسلے پہ سمجھا وا جی تین دھرتی دن کسی نہ سمجھاؤ سے جب یہ مسلے جان گے قسم خدا کی کرکیا نہ بن جائے گا سمجھ آئی نہیں بولو بولو بولو سبحان اللہ हां कां सियाण बचे ना गंध च चुंज बैठा मारे बाज का बच्चा उन्हें आखिया होए होए बाज का बच्चा गंध च चुंज ये उठ के शिकार करने वाला थी پھر وہ کبے نگاہ پہ کان نظر آیا انہو سر معاف کرنا جناب کو تو سو بدلے گئی ہے. توجہ نہیں فرمائی سا پیر باہو بولیا سنا وا سڈا پیر باہو بولیا نال سنگ سن نا کریے کوئی سجنا سج کے جا واؤ ہوں گل اگے باو یہ اسلام دے عدل دیا گلان سن کوئی مقابلہ کر سکتا ہوں تھوڑی انتظام انتظام دی گل کرو کیونکہ محکمے دو ہوں ایک عدلیہ ایک انتظامیہ عدلیہ انصاف دینا ہوں دے انتظامیہ تحفظ دینا ہوں دے امن دینا ہوں جرائم ختم کرنے ہوں دل اسلام کی کردہ ہے انتظام کی خاطر پہلو تعلیم تربیت قوم کی کرد ہے نیکی نیکی نی محبت ہو جائے برائی تو نفرت ہو جاوے, نظام میں جاوے، پھر دے دے دے نظام احتساب بنا کہ املا یہو جہ جڑا پھر تر کے نیکی پھیلاو جتے برائی ویکے اتے روکے منا کرے جڑا نہ روکے جہی سزا دقدار بنتا دے آدے نظام یہ تحساب حصب سجڑا اسلام کی کرد پھر قوانین عمل کرا ہے آپ بھی کرتا ہے جگہ بھی کرکمت خود بھی قانون پہ عمل پیرا ہوں کیوں ان پتہ ہے قانون بندیاں کا نہیں مولا دے. نہیں چلانگے تے سدا رب تو پاوانگے آپ بھی چلنا ہے لوگوں بھی چلا ہے سدک جا پھر اسلام عملہ نہیں سمجھ سمجھ عملہ کیوں عملہ اس ویلے ودایا ہے جس لئے قانون دی بالا دستی تے گرفت نہ ہوم در سلم سے زیادتی کرنی ہوشت گردی کرنی ہو پھر عملہ زیادہ تو زیادہ کرو تاکہ قوم ڈرے بچاری دبی رہے اسلام عملہ نہیں بتا عملہ مختصر پر کم زیادہ کیون بھی کم انجتا کرنا ہے عملے نے خود قانون تو پاب بند رہنا دوسرے نو بھی عملہ مدے تھے املا جدو زیادہ ہو سکی توجہ نہیں فرمایا سونے نبی سرور نے حدیث پاک فرمایا ہے چھ چیزاں جدو ہو چیزاں آن تو پہلو تو موت منگ لیا جی رب تو چھتی مر جایا ہے ش ان کامدار نے دسی کٹرک شورت حکومت کا عملہ زیادہ شرتی پولیس والے عملہ مددگار حکومت کا زیادہ جدو ہوئے با تیرو بل موت سیتا موت اسلے چیتی رب کو لے لیا جے وہ دور جیون کا نہیں عملہ زیادہ جس لیے زمانہ ہونا جیون کا نہیں ہونا وہ سدکے تاں کر کے میرے پاک نبی صاحب ایک عملہ تھوڑا رکھ دیا سر تاکہ عملہ جے زیادہ ہو تنخواہ ہون گیا تنخواہ دا بوجھ قوم تے پینے قوم بیچاری کمان پچھوں پریشان ہو جان کیونکہ حکومت کمان کم نہیں حکومت مفت خوری عوام کمان کوام کم سیا آدھے نے کھا والے جگہ کما والے تھوڑے ہو مصیبت بن جانی ہے وجہ نہیں فرمائی پھر اسلام عملہ بھی تھوڑا رکھ دے تنخواہ بھی تنخواہ چوکی نہیں آیاشی نہیں کرانی صرف اور صرف جتنا درمیانہ بن دم نہ غریب قوم دے درمیانے بندے کا جنہ خرچہ ہونا خلیفہ وقت کا ہونا اندر ہر حاکم دا حاقم دملے ہر بندے کا ہونا ارچہ اسلام لا ہی نہیں اے افسر شاہی توجہ دان نکتے تگور ہوے یہ افسر شاہی ہاتھ دے جے جیسے عہدہ جاوے جائے او تنخواہ وتی جاوے ایاشی وتی جاوے ایاشی سپاہی ہوے تنخواہ تھوڑی تھندار ہوے تنخواہ چوکھی ڈی ایس پی تنخواہ ایس پی ہوئے، جے میں ہو جنخواہ وتے نہیں نہیں اسلام اسلامی شاہی دینا نہیں یہ افسر شاہی آدھے جدو افسر شاہی ہڈی لگ جاوے یا شہیدی افسر اس لیے قسم خدا بھی وہ ہر ظلم کردہ حکومت روم بچا خطر ہر کر دفسر شاہدی اجازت نہیں اسلام خرچہ وقت دے جے چھوٹے سپاہی دا خرچہ زیادہ, زیادہ دا ہے بال بچے وہ زیادہ ن تنخواہ وہ زیادہ ہو جائے امیر ہے بال دے تھوڑے نے خرچہ تھوڑا تا تنخواہ سپاہی ہونی ہے اسلام تنخواہ نہیں رکھنا اسلام خرچے دکھنا چ لگی ہوئے یہ نہیں پانچ لاکھ تنخواہ ہے فلاں افسر کی دو لاکھ تنخواہ ہے فلاں دی کی سپاہی دی پانچ ہزار باہے بال ہوس تو سسور دے کوئی نہ ہوتی قدم کر رہے کدم کدم کٹیے افسر صاحب ادھر جا رہے ہیں تو ادھر کٹیے قوم دا خیال صرف بابا فرید لگر کدی یہ مسل سوچے ادھر فراغت ہو گئی اتنے کئی یار مول پی لاہوروں سدیا جڑیا سیاست وہ گلان کل کر بابا جی بابا جی فرماند رہے کہ کئی آک لگے کنڈے والا ختم جاگ کوئی نہ جدو تسی جاگو گے کافر ساؤں جان کافر جاگ تتا کا جگ دیا اسلام دی حکومت تے افسر شاہی والا قانون ہوئے افسر وڈا تنخواہ وڈی افسر چھوٹا تے تنخواہ سدھی اکبر رضی اللہ تعالی ان گھر خرچہ تھوڑا ہے تنخواہ تھوڑی ادنا فوجی ہے جی خرچہ بہت تنخواہ اسی حساب سے دینی بول جا بول جا سبحان اللہ اچھا پھر ایاش نہیں بنن دینا کلو پہلو سنایا ہے انہیں ترکی گھوڑے تے بین دین سان दरम्याना बंदा कदे से सवार होंसी खचर से सवार हों इसे तरह हाकिम भी आंदे तवार होना पैना थी पर सजना तवजो नाल मोटा खाण मोटा पा क्यों हकूमत आयाश होम बिचारी ना इ्दत चो गिरा ना दीन जोगी ना ईमान जोगी सिर्फ कमान जोगी क्यों टैक्स लगने महंगाईयां होनिया फिर रन् भी बेचनिया दफ्तर में चलवा हर बंदा परेशान ہائے اما صاحبہ کی کریے حالات بڑے نے خرچہ پورا ہی نہیں ہوتا رن دی بھی وکھری وقری گی گیم وکھری کما گی باجی وقری کما گیشن برباد کر سجنا سیاح لوگ فرما دے نہیں ایک بندہ نشے ہوئے گھر کا ایک بندہ آیاش ہوئے پن بندے کما والے ہو کمائی ایک بندہ برباد کر سکتا ہے ایک بندہ برباد کر سکتا ہے کسم خدا کی نش بندہ نش اجاش بندہ جڑا نہیں ویکتا کنیا کن لوگ یہ بندہ ایک گھر ہو جائے بند کما کمائی پوری نہیں ہو سکتی ہاں جی گھر برباد کر چڑھتا جہے جہاز آتے جی نشے جہاز بن جاتے ہیں جنہوں نے پنابی جہاز آتے ہیں جڑے روڑیاں چپ ہوں نے ایک گھر کے اندر پیدا ہو جائے پانڈے ویچ چڑ دے قسم خدا کے رنگا نو چڑھ جائے ایک نشے گھر برباد ہو جائے جب پوری حکومت نشائیوں کی بنتی قدرت عمر کیوں क्यों دے سن ساتھا کھاؤ اڑ چڑیا آٹا ہائے ہائے ہائے نگے پیریا کرو حضرت نے فرما ننگے پیر ٹوریا کرو, کرو میں بھی ننگے پیر ٹورنا جتی مبارک کچھ خلیفے وقت ایک پنڈ تو دوسرے پنڈ و ننگے پیر پہ پی جانا ہے کیوں تاکہ نزاقت ایاشی مٹی تو دور رہنا مٹی نیڑے نہ لگن دین یہ کام مسلمان حکومت چ جدو یہ ساتے ہوٹے کھان د آدی ہو گئے موٹے پہن کے آدی ہونا میری قوم کے بوجھ نہیں بننا قوم سوکھی رہے گی نہ ٹیکس لگے نہ مہنگائی قوم تھوڑا کما گی آرام نال کھاو گی ہاں جی اپنی دنیا دے اتنے رہ کے معاشرہ جنت بنا گے خوشحال رہے مرنگے تے سبھی جنت لے جانے گوکہ واسطے جو تینسروف رہنے گئے اپنی فکر عبادت تا کر کے وہ اسکرنی ورگے ولی بنے نے کسم خدا دی کر کے نہ جس دور میں لا فکی کمال میں لٹ جا فقیروں کی اس دور کے سنتان سے کوئی بھول ہے کوئی نہ بولو بولو بولو سبحان اللہ حکومت دا ہو انج کے گلاب کا فل دے موڈیا سے وزن نہ ہوکمت کھی کم کیوں بھائی کون کم وہ تسی ہو یا وہ توا دی سچی بولو <تصفح> <تصفح> کون کم تصا یہ کیوں آدھے جی نہ لگا گے تو کھے کھا گے एक गल कर लगा ईमान दसो जे अमला उम्मे हजरत उम्र बनाते जागना भी चौकीदारा करना मालिक नहीं समझना मोटा खाना पाना सादा रहा जिमें आवाम के दरम्याने बंद की जिंदगी है اسی طرح کی حکومت بلارے گی ایمان دسو کوئی پرتی ہو دا. کیوں ہوئی حکومت آخرس آخر نہیں میں بیمار رہتا ہوں میری طبیعت بہت خراب ہے مینو سمجھ نہیں لگتی ہے بال حال جمع ہی نہیں پیم پہلو آئی ڈی ایس پی بناؤ گا جنرل بناؤ گا کیوں نہ میں کہ مرے نکلن دے دے کوئی پتا نہیں کتی کا بال کیڑی بلا ہال ٹھیک چ پیا ہے فیصلے پہلو پے پہ ہوں فیر اگلے آخر آ جا نگا کر کے چیک کرا گے جنوبی کی آدھ میڈیکل اچھا اچھا اچھا میڈیکل کرتے ہیں کوڈا ہو سن بیٹری مرا یہ آخ گا سی تسا مینو ہر پاسو دیکھو میرے چ کوئی بیماری نہیں پر دیو جیڑی قوم دے جمدے کا ارادہ یہ ہوسا خزانہ لٹنا ہے قوم کتوں کی برباد کیوں برباد نہ ہو جمیا نہیں آلے پہلو منصوبے جوڑی ری بیٹھے ویچ لگا گا لٹا گا اس لیے پڑھتا ہوں میں اسکول میں بن رات شاید کے اتر جائے تیری جیب میں میرا اور کھلون دے, دے خدمت گزار کون سب مفت خورے ہی کا حکومت لدماشا بھی لٹی جی مثال مدینہ کڑکی جان د کی آن لو تڑکی چڑکی کڑکی کڑکی او جناب جی پہلوں پہلو دیسی پرانی ایک تار والی बुरकी ला छूए मूह मारना खड़प्पजना चूहे फस जाना एक फसना बाकी पर माहौल बने ना इवे खिड़की भी माहौल जदीद आ गई वो आईए हूं पिंजरे वागू वेखी जी बंद सट दें जनाब जी आलू या अमरूद چوہا پھر انہ رکھتے ہیں بھائی تاکیے نہیں بھی بنا ہے اندر ٹر جائے پر باہر نہ آڑ بھائی اندر واہ سوا پہ جائے پچھو بوا ہوں باہر آن جوگا نہیں دجے ویکیا باہروں نے آخیا اندر دا دوجہ پہ لائیں باہر کلوتا वो भी खड़ा तीजे वेखिया वेखा वेखी भर गए अंदरों अमरूद मुक् गया है पर बहारद्या वेखना है ढेर सारे इतने किबला यूदी ने अमरूद चा थटे खुड़की अपने निलाम की बेच अमरूद चाटे कौम वेख भी नथू का पुत्र फत्ू डीएसपी बनिया जो लगा सी मरले थां कोठिया ने रहीम यार खां फलाने इलाके अगे पिछे कटिया ने फलाना लगा सी पटवारी मरले थां कोई नहीं जदों रिटायर होया पां मुरबे ने کھا دی جاتے چلیے قوم انگریزی امرود دی عاشق کی آشک بلی کلی فستی تے مرتی کفر دے نظام اچ کافر ہو کے قسم و ساح دی اسلام حکومت کو اسے کوئی امرود نہیں دیتا کوئی آشی نہیں دیتا اسلام حکومت نک دیا سیکم واستے صرف اور صرف اتنے تک پہنچایا ادھی دنیا ایک بندہ زکات لین د قابل نہیں چڈیا بولو چاہ سبحان اللہ ایک بندہ رکھا چین کا حقدار نہیں چڑیا بندے دکھات لے کے پھرتے ہوں گے اگلا سی رب تھا لوڑ کوئی نہیں دی قسم خدا کی امر میں نے کتاب نے کملی والے کوان تو تی کتاب پڑھی نہیں کوئی بیرسٹر ایٹلا کوئی ایم اے سیاسیت کوئی ایم اواشیات سارے باندرزا سکھائی اور سجنا اسلام سوا اسلام تو رولی ونڈی ادی دنیا کے اندر ایک بندہ نکاس لین دے قابل نہیں چاہس کیوں لگا حکومت لوجو نی جی فرمائی آج. اچھا تعے <laughs> نے کہ لینے حضرت عمر ہر جمے بال کا خرچہ لے تل بھی خرچہ آپ اچھے صاحب فرما نے اتنے منصوبہ بندی بنا جمے نام خرچہ لے لیں منصوبہ بندی جمے نہ جی جم پیا ماں پیو یہ تو کمان گے لہٰذا جے کھوایا تو مڑ ساڈے والے آیا لہذا نہ یہ جمن دین اچھا ایک اور سوال پہ کرنا چلو تل خرچے تو نہیں آگ لو تھے خرچے تو نہیں آ لے اور لے دوائی خود مسجد بل آؤں نا مسجد پچی روپے ٹی وی ٹیکس ہوں میرا ربا, اللہ اکبر پتا بولنا فرد چشت روپے ٹی وی چکلے دا ٹیکس خدا چار اللہ دنیا دے بکے ہون گے پر یہ وکری چین سی باقی بھائی بھئی مولوی بے شعور نے دیکھو نا یہ چکلے دا ٹیکس مول ہی تو نہیں لا سکیا مسیح اے صرف سہرہ اگر ہے تو سکولیوں کے سر پر ہے خدا کا گر گر گر گھر گرجیا نل نہیں کلا گے جان درجیا گرجیا مسلا خدا کے گھر سٹی نہیں بس ٹی وی, وی چلتا بھائی اور کھا لو یہ تو ٹی وی چلتا ہے بولنا نہیں بولنا سات کی لینا لینا دینا کی اور سونا بجٹ دا حصہ آئے فلم فل، فلم انڈسٹری کے لیے بجٹ کا حصہ آتا ہے خدا دے گھر سے ہلکے بن گئے کتے واگو مانگنے والا کتا ہے سد سا کلن اقبال بولے مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے یا نہ مانے میرو سلطو سب گدا کو اتری منگتے نے ہوئے پر منگتے بھی وکرے نے منگتے کم پٹی تے رکھ کے پستول جو کچھ منگتا ہے مہربانی اللہ دے نام یہ سور عجیب منگتے نے کٹوئے نہیں کڈنا سبحان مہربان اچھا چلو اگے چل یہ تو سمجھتے ہی نا اگے چلانا توجہ نال بول سبحان اللہ سدکے جا اسلام دے نظام حکومت دے اندر قانون بنڈ نہیں ہوتی فوجداری دی اگریزی پرتانیا جڑے قانون بنے نے اس چیز سمن اسلام ایک فتنے تاکہ چرم نہ بن فیتنیا تو چرم بن دے فتنے آتے نے تین سن سر زمی اسلام آخر اور پہلا قتل انسانی یدہ عورت ہوا اسی بابے آدم علیہ اسلام کے پر نے پرہا نارے ہے کہ نہیں اسلام جان د فتنے تن پہلا فتنہ عورت اسلام آخ عورت اور بیٹھے ادھر غیر مردہ تک نہ جائے لا خدا ہے نا عورت بولے تو لچکدار لہجہ نہ تاکہ فتنہ نہ بنے جب بولے تو کرخت آواز ہوئے کرخت لہجے نال بولے سجڑا اس واسطے واسط اسلام آزان نہیں پڑ سکتی باغ نہیں دے کیوں عورت کی آواز فیتنا برائی کا دروازہ کھلے گا سنا سی نفل حرام بھی جمے گی یہ بڑا وا جڑ ہے نال جب برائی ہو ہو بے ہوئی عام ہوئی آم عام ہو آم نسل تندرست نہیں رہتی بیمار بیماریاں وبا بن کے پھیل جاتی ہے لہذا بداوا تو بچاؤ کی خاطر نسل رکھنے کی خاطر اسلام بند کردے پرخت لہجے بولے سجڑا پہلے پہلے خطرنے کا دروازہ اسلام ان بند کر آہے سلسلے بندر تن عمر بن خطاب بھی ہے کل سناو اپنی کتاب دے اندر حضرت عمر عادت کے مطابق چوکی دار کرتے سن رات دا وقت دے گشت کر رہے ہیں مدینہ شریف دے اندر ایک گھر دے عورت دے شیر بننے کی آواز آئی کو شیر بھی سنا سنا ہل بن سبھی بہا ام حل سبھی را نصر بن حجاج عورت شیر پڑے کیا مینو شراب پیوان دار ملنا ہے نسر بن حجاج ن ملن کا راہ ملنا کے لیے حضرت عمر شیر سنے اتو ہی واپس آئے ہوئی اپنا عملہ بلائے بلایا نو بلایا فرمایا دسو کسے دسیا بنو سلائے کبیلے میں فرمایا حاضر کرو نصر عمر دی محفل کے اندر حاضر ہو جائے فاروق کی آدم او دے وال بڑے سونے سن فان متے متی پھر تھی ننگے سر لگا سا فتنے کا دروازہ بندہ چرم ہو چرم نہ تے سزا کی ملے ادرت امر دے رہے وال پچھا ہٹاو وال پچھا ہٹائے ماتھا چمکیا چودویں چن مانگو بڑے خوبصورت سی حضرت عمر فرما نے وال کٹ دوار دیتے گئے حضرت عمر نے دیکھا اس نے ہو گئے آپ فرما نے سر سے پگ رکھو آ کے باوا بابا تیری سمجھ تو سد ہونا فیشن نہ آوے. آیا تے, کشش ہونی ہے کشش نہ دعوت ہونی ہے دعوت ہونے ہونا سنا ہونا سزا لہٰذا سزا آئی کیوں فرمایا پگ رکھو پگ رکھی تے خوبصورتی ان کی ود گئی ایڈے سونا بندہ ہونا ہوں اگیں سونا آپ کی فرماند نے ہائے ہائے سناو لنگری برادری بول سبحان اللہ حضرت فرمان نفسی لا اردن انا میں فرمایا کسما دی ہتھت میری جان ہے جس, جس شہر چ میں رہنا وہاں, اس شہر نہیں رو گا کی مطلب تین دی ویک کے اک خراب کر بیٹھی میں تیرے نام شیر مسلمان کی تھی منہ نہیں رو گا دی اصلاح کیتی جاوے پوری اور ادھر مدینے جو کڈیا تے بسرے وال روانہ کر دیتا یعنی وطن بدر کیا کار ہوں سی کڈیا بسرے والے وطن تو دور رو اپنی اصلاح کرو اے اپنی اصلاح کرو جب سویر پتا لگا مسلمان دی بچی نو کہ عمر نمر خبر ہو گئی انہیں عمر وال خط لکھیا انہیں آخیا تین غلط سمجھ بیٹھا ہے وہ ڈر گئی تے بدلن لگ پئی پی آخیا میں کوئی شراب دی گل نہیں سمپ کرتی میں مشروب دی پی گل کر دوں بھی چلو جی منی کھلی ہے اپنے آپ بدلنا چاہیے تو میں ضرور کھول رہ جن کرال یہ پیچھے بڑی لڑائیاں کیوں منٹ لڑائیاں کھے پیچھے ہونے قتل کرتے کہوں پیسے پیچھے نہیں ہوتی یا عورت پیچھے جا پیسے پیچھے جا زمین پیچھے زمین اسلام تے ایک جکیرداری نظام نہیں, دیندا. اینج نہیں بھی د نہ اسلام آخ دے ایو کہ زمین کسی لاہ فر سبا وا فرج نہیں فرمائے چتوئی پٹو وچ چلے کدی رے لکھوں عوام فٹ تے ملے کیا اے آدم کی اولاد نے وہ سورما اتوں آیا جو نہیں فرمائی نے ایک رکھا بچار اور دوسرا نو پتہ ہی نہ ہو میری دولت کنی ہے اسلام ارتکاز دولت کا مخالف ہے لکلا شکونا دولت اگلے یار اللہ فرمانے دولت نڈ کے رکھنے آو صدقے دیو، دو دیو، فلان کرو یہ جنہ اسلام رکھے نے کیوں رکھے نے تاکہ دولت ایک جگہ تے کٹھی نہ ہوی جاوے کہ ہوا ایک غریب تو گریب ایک امیر تو امیر گریب ترفے ڈکر امیر ایاشی کرے پھر اٹھے تو لڑے تے, فساد تے, دنگے لڑائی ہو اسلام ایسا نی نے حکومت نہیں بننے دیتا اور پھر سر اسلام نے توجہ نہیں فرمائی نے مال دولت بانڈ کے بھی رکھ دے زمین رکھ دے تقسیم اج دی رکھ دے جس نال معاشرے کے اندر لڑائیاں توجہ نہیں فرمائی نے تاکہ فیتنے بند جدو فیتنے بند بند پر سدکے جا سدے اگریزا قانون بناو سدکے چلاو آ چلاو چلا تدکے انگریز کی کرتا ہے وہ فتنے پیدا کرتا ہے فیتنے بناؤنے جاؤ रन्ना आखना है तुसा पर्दे पर न्याल है बे है कानून हुकूमत गवर्नमेंट की कर रही है रन्ना पर अच्छा घर बैन शाना पर शाना चल بشانا کا مطلب پھر سنا عام قتل و غارت عام اچھا ادھر فیتنے انج رن آ فتنہ عام کر دانتی ایسا کہ جگہ جگہ کے اوتے خوبصورت رن ن ہاتا کے کدی بنائی ہے چیئر ہوسٹائی آگ تے اگتے پٹرول پیٹرول سور, دا سور انگریز تے اگریز اگریزا ٹٹو سکولی پمپ پٹرول تے لکھی کھڑے نے خبردار نو سموکنگ پٹرول پمپ سے لکھے ہو نہیں کا مطلب بنتا ہے, اچھا ہے زمین, زمین ای جناب والا ٹینکی اتو مٹی پائی اتنے فرش جڑیا اٹا کامٹ دخت فرش پیا اتو مڑ بھی فگریٹ پٹرول تو اگ کی ہونا پمپ لانچیا یہ پتہ کوئی نہیں اگ پٹرول کٹھے ہونے تو پمپ برباد ہوتا ہے جب عورت مرد غیر خوٹے ہونے پورا خاندان برباد ہوتا ہے جھاو دی خاطر تسا اپنا گورنر پاکستان جان دے ہو, گورنر پنجاب پنجاب دا گورنر جانتے ہو سکی پتری پتی پتیجی برا کی تھی گڑھتی سی غیر اسلامی یونیورسٹی بہل پور उथे नस गई किसी मिरासी <laughs> मिरासी अपना चिश्ती शरीफ का मैं जो दफा के लिया मैं उनके घर ता मुमानस गवर्नर की पतरीूल जाए نس گئی براسی دن آ گئی پولیس ہے گورنر مسئلہ ہے چلو اندر کرو انگیا ہوں جو مرضی کر لو میں جگہ کرنا دی کر لیا مینو اندر جو کرو کر لو مینو کہڑا فرق پڑنا میں کر لیا تھی اندر کر لو बुरी बात नसो गवर्नर की नहीं बची ते दूजे की बच्चे कहते कौन गवर्नर दे पुलिस नुन ना सुनो मेरा हाथी जो क्यों नप के अंदर कर दो نپ کے اندر کرو پروفیسر سکول بند کرو کیوں جے جی کٹے کرتا بکری آ گئی بگیار منہ بچتا گرو ٹھیک ہے ہوں کیوں پہ لڑتے ہو بادشاہ سی جم چار چیر می گارا نہیں واقع ہو جی سو رکھنے شانہ بشانہ کپڑے تھوڑے تو تھوڑے <تصفح> اور میں گل کر لگا اسلام آدھا کفن دے کپڑے مسلمان کفن دے کپڑے کنٹے بابا جی تسی پرانے بندے جی تھو ترقی دل ہے کوئی نہیں تھی ہو پی ہوقی والوں تو پوچھنا کفن دے کپڑے عورت دے کنٹر کفنوں دفنا خیال نہیں جناب دا ہاں کیونکہ ترکی کپڑا جڑا رکاوٹ کافی ہے نا بوجھ پہ ہولی کر کے دفنا پانچ کپڑے دو چاد سر تو پیرا تئی ایک کمیس آن سیتا گوڑیاں تو لے جنا کے جناب سینے دوپٹا سر کے خیر بندہ منہ پوچھنا جنہوں مسلمانوں دی مر کے فرشتیا کو چلیے اسے پانچ کپڑے چلیے دی نے جیندی اچ آج کچ फिर मैं आखागा शैताना लगी फिर बगैर कपड़े को फरिश्ते कोल चलिए शैताना जे इवें लगी फिर जो मर जाए फरिश्त को चली बेचारी वदन नहीं जे पाने बगैर कफनो दफनाया जे کپڑے قبول نہیں سکھ سی, سی مر جائے مولوی برخا پترے پتہ نہیں کہڑے مولوی کی تکلیف سن کے آیا تے ہوں اکیے برخے تک سڈے کو چکی دا. جیندی باہر نہیں چکتی موہی تاری ان چکن چکی نہیں جرنل کرنل سارے حکومت گوبر جڑے جہے جہے آدھے عورت کے لیے پرتا سلم اور میںف لفا پہ مرے کفن پایا جی رسا جا پائی پھر لا لیا جے لا کے تھرو کے سٹ چھوڑیا جی قبر کیونکہ کھوتی پی جاندی یہ عورت نہیں عورت ہوں چیندیا بھی چھپتی مویاں بھی چھپتی جلیا میں گل کرنا پی اور نی آخ دے کھوتی آئی جن مرد آخ پر کرتے آخر فیو کتی کھوتی اندر بولو میں پردا کر ملت اسلامیہ کی گل چنا وا तुसा समझा होना मादर मिलत हो जिंदा झाटा खुलिया होता है फोटो चौक के टंगी खड़ी मिस की बहन मिस अंग्रेजों के सामने बैठी होवे ए मा दरी सिलत है मा नहीं مات دی, دی, دی, دی گل مشکات شریف لکھے اما عائشہ صدیقہ بات فرما دیا فرمایا جب میرے گھر در جا اج روزہ رسول اللہ ہے اے اما ایسا سدھی کا دا گھر سے آپ دا حجرا سی آ فرمایا نے جب میرے اس گھر کے اندر نبی پاک دفن ہو گئے میں بغیر چہرہ چھپاؤن تو پردے تے جاندی سو میں سمجھتی سا میرے سوہر دفن ہے جب ابو بکر دفن ہوئے میں بغیر پردے تو جاندی سو میں سمجھتی سا میرے باپ جتو عمر بن خطاب دفن ہوئے نہیں میں پردا کر کے عمر تو ہزار گل سمجھ آئی کوئی کے بول اللہ ہیا عمر, عمر تو ہیا عم من عمر عمر تو ہیا کر دیا میں من پورکھا منہ لے کے جی توجہ نہیں فرمائی حدیث چوکی کی مسلے سابت ہوں میں اسے وقت نہیں لا میں رب نہیں فرمایا کہ قبر والیا تو بھی پردہ کر کے جا توجہ نہیں فرمائی حدیث کسی جگہ لکھے ہوئے اللہ فرماوے قبرستان والوں کو منہ عورت جو میں ہزار میں نا میں تو منہ چھپاوا چھپا کوئی کوئی عورت جنہوں مرد کے پردہ کر دیا نکا کرے نال اون جی رہ جائیے چنگا جڑی فرمائی مر بول تو سی سب لال کر سجنا کرائی سام فرے مکاؤ ہے یہودی فطرے بڑا اچ گا صحیح وہ مسلمان جاؤ تھا رپٹ وے کھو چیلن وے بندے رن کے قتل پیچھو سنا پہ جیل پائے گئے خیر ہوں تو کام ہی سوکھا ہے رضا مندی دا جرم ہی کوئی نہیں کانون پاس ہے رضا مندی کا بنا جرم نہیں قانون تے پرانا تھی تازی رات ہند جس کو اب تازی پاکستان کہتے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ برطانیہ کے بنے ہوئے آتے وہی چل رہے ہیں انہیں لکھے آوے پرانے ہی رضا مندی کا نہیں گا میں پاس ملوانڈیاں شور پایا آرڈیننس قبول نہیں آرڈیننس بحال کرو یہ قانون قبول نہیں میگا دا درڈی آرڈیننس آکی جانا ملا Oh, اسلامس اسلام اس oh, تیرے سامنے کوئی قاضی نہیں بیٹھا جہاں تقریر پہ کر یہ قاضی نہیں جی لندن چ ہودار اگلے چڑھائی تا کر کے نو پتا نہیں اگلے کی ڈرامہ پر چاندن تا کی کرنا وہ آرڈی نس آ کے بھی آخیا آرڈی نس میں بےانا بے نیلنج کرنا بےمانوں لیاؤ کتاباں لغت دیا کھ کے آرڈینس کا مانا دیکھو آرڈیس کا مطلب لکھے اور آردی قانون وقتی اور آردی قانون ایمان دسو ہے سارا اسلام کا قانون قرآن وقتی آر یا ہمیشہ واسطے آرڈینس آخر نال کافر ہو جانا اکل ہونا کو ایمان کو اسلام رکھنا پھر ڈکیٹھی چوری دیا سزاویں اسلام دیا رکھی اگلے دے جان تخل نہ بھائی کسی مال نو ہاتھ نہیں ل थदार साहब कम हौला रख तिने लूसरी पार्टी आती है थड़दार साहबा कम भारा रखते پوری دن پوری دینیے اسلام نے اور تیسرا فیتنا سدمی نا وہ بھی اسلام ادر ویک کوئی قبضہ کرے قبلا کرے قبضہ قبلا کرے کسی اسلام چھڑاو کی خاطر کیشیا نہیں لمے چوڑے چکر نہیں اسلام صرف حق وقا ملکیت کہ جب ملکیت ثابت ہو گئی ختم صرف فیصلہ ہونا چل گئے قبضہ نہ جائید ختم قبضے کے اتنے اسلام قدی قتل اچھا ذرا انگریزی قانون حصہ تھوڑا سمجھا سمجھا چھوڑا تو سن سن لیکن میں احتیاط میتھ کر دیا اس لانتی قانون جس کو قانون کہنا گفت جس کو بنانے والے ابلیس اور جاہل جس کو چلانے والے بچانے والے کافر بے مان تھوڑی والا چکر سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ ہو اس انگریزی قانون دا مقصد تین چیزاں ایک تو جرم فساد پھانے نے دنیا جرم ودن قوم لڑتی رہے پریشان رہے فساد دنگے مبتلا رہے حکومت زبردستی مداخلت کر کے قوم نو خوف و ہراس بھی رکھے تے کھی بھی رکھے دوسرا مقصد اے ہوئی پیسہ لٹنا ہاں جی پیسہ لٹن مال لگو گے جرائم جرم عام ہو پیسہ حکومت کھاوے اور قوم امن کدی نہ یہ تین مقصد ہوں سن میں تینوں سبوت نال سابت کریو فرمائی یہ نو ہاں گلا نویوں نے جی کرنا پہ فروغ جرائم کی فتنے پیسہ دولت بنڈنا نہیں عورت بے پردہ بے حیا رکھنی تھان تھانے سنا ناڑ قتل ہوئے پیسہ دولت بنڈنا جد نہیں غریب بیچارے تنگ پریشان حال روزی تو تنگ انہیں وکھرے جرم کرنے کوئی جائیداد قبضہ کر بیٹھے کسے تے حکومت تیری قانون بنا ہوئے دیوانی تجو ایک قانون بنا دو دیوانی فوجداری دیوانی کیڑے اگر بندیا ناملہ تنا رہے جس طرح شادی بیاہ دے جگڑے تلاک نکاح جھگڑے قبضے کے جھگڑے کرزے جھگڑے کرنا لین دین ہے لینگے دیوانی کو. آوانی کوٹ کہ دیوانی کے وجہ تسبیاں لکھی ہے کہ دیوانی وہ اس واسطے کہ فیصلے کرا واسطے جہے جانے وہ پھر پھر کے پاگل ہی ہو جائے کہ دیوانے ہو جانے لانتی نہیں اسلام فیصلہ ہونا سی حق دقو دیکھو, دیکھو فیصلہ ویکو ہزار سنو تو فیصلہ دوں ہاں کفا نمبر ایک سو ساٹھ تازی پاکستان اگر دو بندے تو تو کر دے کی کر دے لڑائی ہال اصلا نہیں آیا صرف تو میں تک کر لے کی رکھیے ایک مہینہ قید یا ایک سو روپیہ جرمانہ وہ کیونکہ روپیہ جو کٹھا کرنا تو ایک دفعہ نا قابل سلو تو تو میں میں کر کے جو لڑ رہے ہوں اگر وہ چاہے ہم سلح کر لیں سلح نہیں ہو سکتا لانت بھیجو جا نہیں بھیجے گا اس قانون تانت قانون چلاو والے اندر میری طرف تھوک تحساب لانات بہت شور سنتے تے پہلو میں دل کا جو جیرا تو ایک قطرہ قطرا نکلا وہاں تھد کے جاوا اگریز بہت سیانے ہے सियाना पर निकलिया गया सुनो अगे सुनो अगर कोई दो बंद आपस में लड़न तमूली छुरे चाकू दे सोर के डंड की लड़ाई कर दफा नंबर तीन सौ चौबीस दफा नंबर तीन सौ पच्चीस के तहत जुर्म काबिल सुनो کو مارن قابل ہونے تانا کچہری تانا کوٹ تات سپریم کوٹ تات چلاوالات جہے انہوں نے انہیں تلانات چہرے لگن چاہن سکول پڑھ کے انہیں سڈے سا! محمد ربی دے قانون کوئی ان عیب کٹ دے میں قانون چی ہوں کی کیوں یہودیاں رکھا کہ چاکو والا قابل سلو تلے تو تو بھی سلا ابتدا معافی ہو فساد ویر جاندے اگوں تو پھر لڑائی نہیں یہودی چایا سلو نہ ہو تونو یہ جیل میں دی لڑائی جب جیل دا مہینہ پی کے آئے تے تا تنگ ہو کے آوے گا آدیا بار پھر چاکو کٹے گا تے لڑے گا کہ تین مہینہ کرایا معلوم yes. ہویا ہوا تلے دے پتر قوم نوں لڑانا چاہتے نے بچانا تے yes. چرے والی کیوں قابل ہے سلا رکھی اس واسطے ان پتا جد زخم بچن گئے زخم پھر اوکھے ہی ملتے نے لیا اتنے سلا لے پاسے لے آ ہوں تھوڑا کرا بھی چی ہونی नी, नी, नी, नी। زخم پھر جاگن گے لڑن گے اتنے بھی لڑائی پچھویا جاگے کوئی نہ کدی سنی آئی ہے وہ کدی سنی نہیں سنے گا ہو سونا لسے کمان کے تریقے بھی ویخنا لٹن کے بھی سونا سن دفا نمبر تین سو اٹھتی تین سو چار کوئی بندہ غفلت نال گی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ کر بیٹھا کسی کا چوڑے ہڈی ٹوٹ گیا ہے دو سال قید دو سال قید ایک ہزار جرمانہ جرمانا نال کھلوتا ہے تاکہ لٹ لان تون تاب عمر پاک نے جرمانے کی سزا کی تیو توجہ نہیں فرمائی اچھا سنو تماشا تھوڑا تباشا ہڈی جوش ٹوٹے تے سزا کنی جی بندہ مر جائے تا بھی سزا اچھا مریا تے ہڈی ٹوٹیا برابر ہے ہوں سور پترا کیوں ایک قانون رکھا سر وہ پہلے گھن اگریزوں آن کو سن برطانیہ مرنے سڈے ہتھوں نے مرنے یہ لہٰذا آپ کو بچاؤ دو سال کا تو رکھو سدا بھی ویچ بکری کی سال یہاں کڑ دن رات وکرے یعنی دو سال سزا ہے ایک سال واہ وڈا کوا واہ واہ وڈا کو سد کے اچھا بھائی مان دسو دن, دن رات رل کے دن, دن بنتا ہے یا کلا دن آن دن بن جائے اور مہینہ جو بنا دے جے، تی دن دا مہینہ ہے، اے تو دن رات کے تی بنتے رات وکھری تو میں پروفیسر تو پوچھنا اے اپنی نانی دا حساب کتوں کٹیا جائے ماحول پی تو جاہل ہے ہاں. اگریز ٹٹو باندر ہوا محمد غلام ہون کے گلام ہوگل ہو سکتے؟ انگریز تے خدا نہیں فرمایا جانور تو بدتر سورا تو بہتر قسم خدا دی وی سہی تیری میری اکھانچ سیری چیٹی ننگی جناب جی انہیں دھوڑ تھوئی ہوئی ہے تھوڑ سٹی ہوئی ہے بہبی بیوی تھانے لگا کڑے بریلوی لگا کھڑے شیعہ لگا کھڑے دو بندی لگا کھڑے میں پوچھنا ملوڈے ہاں، ختم تو کٹھے نہیں ہوں کیوں ہوئے کھڑے جے उच्छा सुनो फिर जो मर गया मुआवजे एक हजार जुर्माना अपने लिए रख लिया है। जड़ा मरया वह खदमा खा लो दफा नंबर तीन सौ सतर تے دس سال سزا ہے اگر کسے کھوتی جانور نال تا دس سال سزا ہے یعنی اس قانون لانتی ہے عورت تے برابر ہے حقوق اٹھ رہے ہیں عورتوں کے حقوق بحال کر کے دم لے گئے عورتی برابر بنا چلا سردار بھی ماں کھوتی برابر ڈی ایس پی دی ماں تک کورسی برابر ہے کوئی ڈی ایس پی کی ماں سے چڑے تو کورسی تڑے دس سال برابر ہے ٹھیک ہے قانون سارا کے واسطے کلا ماں واستے وے کلیجے پوے ہاتھ کلیجے پوے ہاتھ میں گھر کا نام لوا کلیجے ہاتھ پوے تو آوے مسلمان دی دھی بھن کھوتی برابر رضام دا دن جرم ہے کوئی نا رضامندی دا دن جرم نہ ہون دا مطلب ہی سمجھتے جی اور میں سمجھاوا سمجھاو اگر جرنل کرنل ڈی ایس پی ایس پی بڑے افسر حکومت والوں کی ماں تیتا ہوتا بھی ستا ہونا کچھ نہیں آکھنا پوچھنا ماں پوچھنا تھی جی انہیں آخیا میں راضی ہوں نہ آخر لایا مطلب اے اس قانون کا مطلب ہل سمجھ نہیں آیا وزیر اعظم کی دی بہن دار کھوٹا ستا ہوچا نہیں کٹنا باجی پچھنا باجی جی جی جے باجی آخر ٹھیک ہے باجی جاوا سکولا کیسا شعور دکھائے روزانات اخبار پہ آ فوٹو بنی کا, کا خواب بنی کا خواب پڑھا لکھا پنجاب خسریا فوٹو تھلے لکھاؤں پڑھا لکھا فوٹو نال کیوں کی فوٹو کیوں کی اس واسطے ان کی قوم نمونا دسا جا رہا ہے آ نمونا جو شور وال تھی پڑھو گے تو اوی بنو گے ہوں میں پوچھنا واہ जेड़े अगले पढ़ गए तो वे वे अफसर बन गए वो ध्यान सा खोते लगी हो सू परवाह कोई नहीं कुत्ते लगी हो प्रवाह को फिर लगी होवाह कोई नहीं हिंदू बिना करे परवाह कोई नहीं सिख करे परवाह को नहीं जान लगी हो सू कोई फिक्र नहीं जे रही है रह लीए और सजना चाहे नंतियां शऊर है पिछली नसल पढ़ के किमें शऊर हासिल करेगी जो इनू शऊरा खेले फिर दुनिया के अंदर कुत्ते शऊरा سور بھی س باندر بھی ساؤنڈ والے ہر جانور ساؤنڈ والا ماں دماغ کرا سن جب انہوں دے شگرد بنے نے انہوں کے تعدار بنے نے آخر ماں کھوتے میں سجنا کہ سبقوں دے کول محمد اربی عمر بن خطاب بل غیرت مند ہندے سم آئی آئی دے ذرا دل تات رکھے میں دل کائم ہے بڑی گل بڑی گل ہے جی یہ گلا سن کے قائم ہاں جی نہیں تو لے گا کر وہ ہے چوہے دے اقبال یہاں نام نہ لو ایل میں خود ہی کہ مزون ہی مکتب کے لیے بن گیا مامولہ ہوں بادشاہ سان سننے یا کونو آگل ہے ملوڈے آدھے پاگل ہے احمد کمال پاشا شاہ تین ہونا پاشا جی ہونا وہ اتنے آیا تو آگلے ہے انج خطی پورے ملک کا واڈا دماغ اتوازن ہلیا میں اتری دے دس بھائی جڑا پاگل ہو تو اپنے علاقے میں رانجوگا نہیں ہوں پورے بن گیا دماغی میرا ہلیا تو ہلیا بیٹھا کن گھنٹے ہو گئے میں نے بول دیا بھائی میں ہلیا بیٹھا گیا نہیں باقی ہلیا وا اور خدا کرے میں سارے ہل گیا کافران سیتا مسلمان نے مینو ہلا چھے میں ہوں پہ نہیں تھکتا ہلیا پھرنا وا بے گھر یاری نال چی آئی ایک ٹکری ری کر کے پاگل آحمد للہ کیوں حضور فرمند نے اس کو چڑھوں گا اللہ یاد کریں یاد کریں یاد کر لوگ آخ پاگل ہاں بکتو بات میں لکھتے ہیں یقین سما دیوانا نشوت بسلمان ہی نس جنا چر پاگل نہیں بنو گے لوگوں کی نگاہ چنا چیر تم مسلمان نہیں پہنچ سکے سی ہے اگلے پاگل آیا میں پاگل آنا میم پاگل آنا واقعی ٹھیک اور ایمان دس دفعہ دسی جانا دفعہ تین سو ستر جانور نار بنا کرو سزا دس سال عورت سزا کرو بنا کرو تنا مراد سکولیاں عورت واقعی حضور نے سوچوں جلد اس گی حقوق لے کر کھوتی برابر بنا چپیا لائی حقوق لے. برابر بننا گوارا ہے جنت دی کو بننا گوارا نہیں اسلام عورت نتر رتبا دینا جنت دی اوارا دی گرد نہیں کسور سورت رحمان فرمانتی ہے جنت کے بازار ہوا پھرتی نہیں حالانکہ جنت کے پاک گھر مخصورا تم فل خیام بند نہیں لمت میں سے ہل ان سن قبل ہو ملا جا جی حصے میں آنگ گیا ان پہلو نہ کسی بندے ہاتھ لا لئے نہ کسی جن ہاتھ لایا ہاتھ تک نہیں لا جی کنجری آخ میں یہ آخ میں ہک لے کڑی لاکھ دلان دی جمدی نہ ہو جاتی چیز جہاں مرضی چاوے دے دے ہاتھ سٹے جی کھوتی آتھر بھی تھٹ دے جیڑا مردی آتھر چا تھے چل ویلی اج کل بابا سکول عملہ تیار کر رہا ہے جہاں مرد آتر سٹے چل گیا اٹھ اٹھ کٹھے اور ڈیڈی بھی خوش کیونکہ ڈیڈی جو ہوا ابو آ گیرا تک ہوا تو ڈیڈی ڈیڈی ہوں چلا بھائی مان دسو دے در جا کے کسے دے در جا کے کوئی آخ اپنی تھی بیٹھا کے کال دے میں وہ کی کرے گا بولو ڈیڈی کا کام وے اکل قاری ہوں بورڈ لکھ کے لا دین لیڈیز کی ضرورت ہے انٹرویو کے لیے لائے ڈیڈی آپ ہے سونے کپڑے ہے سرخی پاؤڈر ہے ये ख्याल करी किसे नुक्ते तो रह जा चलिया व्यू कर इंटरव्यू मरो अंदर कमरे च वाड़ के कुर्सी आप बार थटी बैठा है अंदर इंटर प्य بعد باہر نکلی ہے ڈیڈی جتنے مرضی پاس ہو جا پرواہ مشہور گل ہے مشہور دنیا چ مشہور گل ہے کھر جان دھر اور کھر مستفا تصو میں نہیں آتا چوڑے نو میں آر پٹو دورے گورنر لڑکیاں ملازم رکھنی سن مشہور گل ہے جہی لڑکی جاتی دن کر کے باہر گل جی سونی ہوگی وہ پاس جیڑی کوڑی ہو تم تو انگلش میں بہت کمزور ہو تم نے کام کیا ہی رہی ہے پتا نہیں کیا کرتی رہی منڈا جا ڈیڈی نو نکے اپنا وہ کہاں ہے وہ میری فرینڈ میری فرینڈ کہاں ہے جی میں ہم بیٹھ کر تیاری کرتی ہیں کرنی ہے انہیں آخنا تیاری کرنی تیاری دا لفظ بولیا تو لے گیا جتمر لے گئے تیاری تو کرنی اس قوم دی اکل مار دیتی ہے یہودی तवजो नहीं की करके हम औरत यह कानून है कि ना दफा दसी तीन सौ सतर रानव खोती चलो शुक्र है दफा नंबर चार, चार सौ अठानवे शादी शुदा औरत को अगर कोई बंदा भगा कर ले जाए مجرم صرف بندہ بنے گا قانون ایمان نہ دسوے شادی شدہ رن بغیر رضامندی تو ان کو جاوے گا پہلو رضامندی عورت کی ہوں کام ہوں اگوا ہوے ہو رہے بھگا لی جانا ہو رہے اتے بگا لے جانے قانون اگواستے اگے چھا ایمان ایماندار دسو بغیر عورت دی رضا مندی تو مرد نسا کے جا سکتا سوچو کھولو دیکھو سنو اللہ تعالی دے قرآن کا ایک نقتا سمجھاوا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے جتھے جتھے احکام کا ذکر فرمایا مردوں کا بعد چو منی ول مسلم وسلمات لیکن جتھے زنا کی گل آئی ہے نا اتے عورت کا ذکر باد مرد کا پلو اسانیا تو فجلے عورت ہود ہو مرد دا ذکر بزرگا اصول فیقا والے لکھے نکتا کی اے ہے فرمایا رضا اور رضامندی پہلاؤ اور بھیرام دی بغیر بنا نہیں ہوتا عورت دن یہ پاسے کھچ دیے ہاں کر دیئے پھر یہ واقع ہوتا ہے کر کے اللہ تعالیٰ نے مجرم پہلو تھر آیا تو پہلو رکھے زمے تو ازام سجنا افسوس <سؤال> کیسا یہودیاں قانون لانچیاں بڑا چڈیا ہے مرد نفا کے لئے تو مرد مجرمے ہے قانون انہیں انہ سونا کیوں بنایا سی کیونکہ مردوں نفاو کا مردہ نال نسن کا مردوں فساؤن کا کام زیادہ گھوڑیا کی اپنی دی خاطر مرد خاطر مرد عورت اپنی پچھان کی خاطر قانون بنایا تاکہ بوڑیاں بچ جاؤن <تصفيق> دفاع نمبر چار سو پچانوے چار سو چورانوے پچانوے دوسری شادی کرنے والا مرد ہو یا عورت کو <تصفيق> می جرمدار میں یار <تصفيق> بھا میں پنج پنج رکھ ل जुर्म को परिका फार्म ने फार्मे फरोलियास रोटी फरोलनी रोटी फरोलनी है भी ए सौदा कि निका फार्म हमें लाओ उत्ते लिखिया होना आए नी कवानी جنل اجوب نے بنایا سن جائیں لقب رکھا جرنل تنوب خان جی بڑا چنگا سمجھتے ہوا سور تھی اتنے چنگا چنگا کوئی آیا ہی نہیں سارے سورا سور آئے کسم خدا کی کر کے سب یہ سی پروزی تھی طرح پتا نہیں جرنل اجوب خان چمڑ قوم نے فوٹو ٹرک لائی ہے سور پرویز ہی یہ داسی سی حدیث کوئی نہیں ہدیس گلام احمد پرویز جہاں خنزیر حدیث کا منکر اس کا منع آ आयली कवानी ने बनाए यूदियों के तहत लग के आयली मतलब घरेलू घरेलू कानून की बनया मर्द जो दूजी शादी करेगा तो रन तो पुछना पैना यह हम थोड़े निका फार्मा तिख्या है लिख्या होंगे और क्यों बी इतने निे को बैठे जे लिखे होंगे एवं ना जी? लिखे हूं भाई दूजी शादी कर रन को रखना बेरकुल काफर ने कानून बनाव आए चलावाले काफर जल्लाह दे दे, कुरान देकर فرما سن کے شادیاں دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو مولا سونا فرما جو چنگی جو چنگی لگے جو چنگی لگے جتھے جا دل مطمئن ہو شادیاں کرو بھاوے دو تین چار رکھو چار تک اللہ تعالیٰ مشروط اجازت, اجازت دردی کرابت کر سونے نبی سکار دیا یارہ بیبیاں پاکستان ہزور سرکار نے کسی کو پوچھا ہوئے میں شادی کرنی ہے ہزور دیا ہوئے میں شادی کرنی ہے اللہ کا قرآن جہ حکم نے متلک رکھے جا کرے گا, پابند کرے گا قرآن نہیں ہو سکتا میں کا مسلمان رہی نہیں. او بسم او بسم دو دو کرو تین تین کرو چار چار کرو مولا سونا فرمان دا ہے جو چنگی جو چنگی تلوں لگے جو چنگی لگے جتھے جتے جتھے جا دل مطمئن ہوے شادیاں کرو بھاوے دو تین چار رکھو چار تک اللہ تعالیٰ اجازت کسے کسی تھانے رکھی مشروط اجازت دران دیوے تے شادی کریا جے نہیں تے نہ کریا جے سوان پاک نبی سرور کرے سوانبی علیہ وسلم ثابت کر سونے نبی سرکار دیا یار بیبیاں پاک ہنور سکار نے کسی کو پوچھا ہوا کرنی ہے ہنور دیا ہوے میں شادی کرنی ہے اللہ کا کوئی اور جی حکم نتلک رکھے جلدا انہوں مشروط کرے گا پابند کرے گا قرآن نو منسوخ پہ کر دیا نو بدل دیا پیا قرآن بدلایا کل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ سجنا مالو سور کافر سر میں مسلمان رہی نہیں سمجھا رہے ہوں کیوں یہودیاں کٹوا شادی منع کی اگریزان کے چوڑیاں چوڑے عیسائی عیسائی دی مذہب دادی جی کی اجازت کو نہیں جا مذہب اپنا بنایا ہوا ایک مقصد ایسی بھی سا مذہب یہاں در یہ مسلے بغیرت قبول چکی پائے چوڑے دا اور دوسرا جدو مرد دوسری شادی دی اجازت نہیں ہوتی تو مرد بدکار مرد کیوں بدکاری کرے جا گر سارا کچھ پورا ہو کیوں بتکاری پاسے جائے تاکہ سنا آم ہوسلمان جرم آم, آم حرام آم ہوسل زیادہ جمع حرام دی نسل کم بھی حرام دے کر دیے جی ترا حکومت کر دی نہیں ہاں میں گل چکر حرام دے کام قسم خدا دی کر کے آنا ایمان دسو سور نہیں سور سور جان لو نا اگر سور کھڑا ہوا سورا تو کسے سور نو جا کے تم چھڑو نہ سارے سور تیر پیچھے نہ لگ پڑا یعنی دو سور بھی اپنی جنس کی خیرت رکھنا ہے پر سدکے جا تیری سات لاک فوج تک باہر نو بلا کے اپنے ملک اپنے قوموں مراڈے پیت سور غیرت کاندہ پر نو اپنی قوم دی غیرت اور باہر دراد ہی مرا پالم نے آپس نے پہلو سندھ لڑائی رکھا یہ سندھی ہے یہ مہاجر ہے یہ پنجابی ہے ایک بنایا بارتی اتنے ایم کم کتوں بنی تھی آئی ایس آئی بنائی جنرل دیا دورے بنی تیری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ایک سارا کرتوت کیا اسی اگلے دن میں لاہور تقریر کر رہا تھا آئی ایس آئی کا دا سوبے دار دا بول دا آیا آئی ایس آئی کا سوبے دار ریٹائر ہوں میں آس وی سورا کی تولی ہوئی آئی دس میں آپ کراچی کے اندر آگے کسم خدا کی کڑکیاں نمسد بیٹھے کا ہزار بندہ گوال سہج پا پورٹ کے سامنے قیل کر رہا تھا اے جناب ایک لاہور دے دہر میرے سامنے بیٹھے جاتے انہیں آخیا انہیں آخیا انہی آخی، میں صرف گل گلتا کرنا باقی ترین سچیاں نے سہی ہے بڑھائی اتنے نظرے کھٹے سوا لاک بندے تو, اتا اتا اتا اتا تو ود ود. مسلمان قتل کرایا پسج لڑا رہے آ کے باری ہوں بلوچستان بھی آئی بلوچستان درد ہوں پھر اتنے قتل کارت کا بلار کرب اگلے دن تیرہ اگست نگست ن لاہور کے ملارے پاکستان کے اتنے تیرے سدر حکومت نے اتوں جلسہ کرایا ایم کو جہاں وا سوا لاک بندے کا دہشت گرد جن سور تھے شیتانا التاف بیٹھا کی اتو حکومت کا عملہ میں شریک ہوا حکومت کے عملے آڈر سن تفا کپڑے سیول پا کے شریک ہو جلسہ کامیاب کرو وہ معلوم ہو جا یہ سورا کے سور سانوں بہت مردے نے آپس مرا نہیں حالانکہ میرا نبی سرور زبان دے بت توڑ دیتے قوم دے بت توڑ دیتے برادری دے بت توڑ دیتے رنگ دے بت توڑ دیتے نسل دے بت توڑ دیتے بٹن کے بت توڑ دیتے کلم لا لا دے رنگ رنگ چھوڑیا وے Oh, ستیا کوئی سمجھ آئی پاگل دیاں گلیں سن تو پاگل ہو جی نہیں جی اس جگ میرے سونے نبی نے فرمایا لا کرابت بینی و بہنا بھی لہٰ فائنل وہ آ سر نے فرمایا میرے تبو لہب بھی کوئی کرابت نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ داری نہیں انہیں بدکارا کافیا پسند کیتا نے اور سجنا سکا ہے سبان ایک کے بولی ایک کے، برادری ایک کے، وطن ایک کے، رنگ ایک کے لیکن سونے نبی رہے جب وہ ایمان نہیں لگتا کل برادری سے باہر آلے اور سلمان فٹیاں فارس سی بلال ہبشے کا رن والا سی سونے نبی اپنی کوم داخل چیتا داخل کر کے دسیا وے محمد ہر پت توڑ کے ایک رنگ خدا چنگا آیا گئے جڑے دے پترا کی سمجھے کسے بولنا نہیں سانو کسے نپنا نہیں سارے تلے تھوڑے اج دے مدرسے کے تلے ملا چپ رہن گے سڈے اللہ دے فضل نال جب تک جسم چان ہے حق بولنا ساڈا ایمان ہے تبجو ن بول میرا سبحان اللہ میں آئی ایس آئی چوڑیا دسنا میرا سیو مولویوں کے پیچھے لگے کھڑے جی مولوی تقریر یہ کر رہا ہے مولوی تقریر وہ کر رہا ہے تور پیٹے منہ وہ بئی مان پوری قوم قتل کرائی جانا ایسے قوم کتے چار دن روٹی سٹو کتا روٹی سٹنے والے دے پوچھ مار دوں کوئی آوے تو بھاک دے。کتا وفادار ہے ایسے قوم کو کھا کے ایسے قوم بے وفائی قومفائی ظالم چوڑیا باہروں مراؤ باہروں مراؤ پھر گھر وچ بھی لڑ دے جی میرے کملی والے فرمایا ہے, من داخلا فی ہا نتی فہر بجن تاریخ محد سبو نی جلد دوسری سفا آخری لکھے سونے دا کا فرمانیا شان میرے نبی فرمایا جڑا میرے دین وچ داخل ہو گیا ہے اصا نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے نہ سندھی ہے نہ بلوچی ہے مسلمان ہے سڈا کیلنڈر لاہور اقبال بولے سنا وا رت وجو لال چبل سبھا لے لو اقبال فرماندہ نام ہے آ جمی ہندی نہ اراق امیر اچھا گل کرن لگا اسامہ اسامہ قتل کر کے پنج تے لک جائے افغانستان تے دہشت گرد نتی ہے مجرم نے تے پورا ملک تباہ ہو جاوے تی لاکھ بندہ مر جائے قرآن سڑ جان مسیطہ ڈگ جان سارا کچھ ہو جاوے کھیتیاں سڑ جان سب کچھ ہو انگریزاں مرن سے پورا ملک تباہ ہو جاوے ایک نو پنا دے الاف کتے بیٹھا ہے تے کنے کھ بندہ مرا کے گیا ہے بولو سوا لاک بندہ مرا کے او اوے بیٹھا برطانیہ کا مہمان ہے تو برطانیہ کا میزبان ہے انگریز پنج مرن تے پورا ملک فرد بنتا ہے کہ ختم کر دتا جاوے تے اے سوا لاکھ کراچی کتے بے بھی مرے بھیجو لانت حکومت دے. جڑا نہیں بھیجے گا اندر اندر اند میری طرف تھوک دے دساب دلانت جڑا نہیں بھیجے گا میری طرف تے تھوک دے دس دلانت نہیں ہالے کج نہیں آئی گونج نہیں پی میں مثال دینا ایک سردار سی سردار سناوا گا ایک سردار تھی تو وستے سن وستے وہ بڑا ستا ہوں بستے جان گے جگبیا بیٹھے ہوتے وہ سردار جی پوچھ لگا وسطے اصل رجے چنگے یا پوکھے چنگے وہ سارے آخر سردار جی تو نہ رجے چنے نہ بکے چنے تو سرے چنے انہیں آخر وہ کیوں کہ لگے سردار جی جی تصا رجو گے تو سانو کٹو گے جی تو بکھے ہوو گے تو سانو لے تو کنجر مرے چنے ساری حکومت ایمان سور رنجے رنجے چنگے نہ بکے چنگے چھوڑی چکو مرو سی نت گریب کش ہے ہاتھ کوئی چھوڑی تے دچا لئی اگلے دن میں تقریر کر رہا نا ادھر تقریر خان بلوچ بڑا دار مرہو فوت ہو گئے بڑا نیک بندہ تھی اللہ دا پاک پتن ضلع دا سب تا رئی زمیں دار انہوں نے دا پتر میری تقریر سنتے جناب جی میری تقریر میں گل کی ماں دو بندے اوٹ کھلوتے چھوڑی چاہ کے اوٹ کلوتے آتے آ مطلب اکے پہ اکے جے کوئی نا بزرگ لوگ مثال دیں دن کھوتے پہار چوکھا رکھیے نہ تو بہ جاندے کھوتا جانا کھوتے پہار جت چوکھا چ رکھے نا تو بہ کے ہڑتال کر لینا پرانی جنا پارک کوئی بنتے نے پائیا اللہ ریاست آئی لانت ایک پاسے بھی آئی کھڑی وہ کوئی تاج محمد وہ تاج محمد نہیں وہ تاجو لگاجو لگا سوری سرکستان سوبا بڑا کچے تیرے لانت پوی خدا کی چوڑی نسل دیا یہ جو لانت اے بغیر دے پتر مسلمانوں اچھا اس کے چا ایک سوبا بھی نہ رہے سوبے کی ایک پاکستان ہو بلکہ نہیں ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ملک متحدہ رب ہمارا عراق وکرا ایران وکھرا فلانا وکرا یہ بھی یہودی دشا ہے چھوٹے چھوٹے ٹوٹو میں تقسیم کر دو تاکہ این جو ہوٹھ کے لڑ سکے جی برا ہو بارہ سیا ایک تو دو یارہ انہوں یارہ بننے ہی نہ دو ایک کی ایک کی رکھو سا فاروق عالم سی ادی دنیا ساؤ ثابت کر سوبا کوئی تا کوئی حکومت ہوں کدی لڑائی ثابت کر پٹان لڑے ہوجابیاں فلانے لڑے اور فوانے اے سور سر حکومت دے چکر چاہیے نہیں تاکہ ساری بدماشی چلی رہے اے آپ سجڑ دے رہے قسم خدا بھی کر کے آنا سنو یہودی پتر آپ پکواں متا ہے بنا ہی بیٹھے ساندر آؤ یہ تر ایم کو ایم سے بڑی دور تک پھیل گئی ہو میں ملتان گیا اتنے نہ آیا کھڑا سا شوجہ بال گیا اتنے آیا کھڑا جنا مرضی نچا بے ہوئے تیری مرضی نچا, ہوئے تیری مرضی نچا ہوئے گوٹی چا تھے دی اندر دی دی دیوان جیسے دی نہیں دیکھنا کفر کے پاس لے جا کئی جسمیا پیا نہیں جی جان تمان بچا ہی تو کسے تنظیم چامل ہو نام کی ہو مذہب کی تو کافر مرے گا بے مان مرے گا یہ تنظیم سابت کر اسلام تن سا ہے سامنے نہ ہے اور پد مذہب کے سامنے اہل سمند ہے توجہ نہیں فرمائی مرے کتوں نکلا کلا کوئی فلانی اسلامی جماعت ہے کوئی غیر اسلامی جماعت ہے کوئی فلانی تنظیم ہے کوئی فلانی دفے مار اور, اور اٹھی فرنی ہے سکولیں جاؤ اتنے نمیا اسلامی جمعیت طلبا انجمن طلبا اسلام واہ بھائی فد کے جاؤ تعلیم دی ہے اسلامی جمعیت تعلیم طلبہ اسلام اچھا، لیا سب لاکھے دن سورا کسی سور ن تعلق نہیں اب باب فری بالیا کا حجیری والا خواجا والے بہر والے مجبوری ہو گیا جماعت ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اقبال فرماندہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سلے کرتا بخا کے کاش غرب. اور اے سور آتے نے نیک ہو مسلم اور ایک سو ایک ہو مسلم نہسما نو کھان پر رہن تے کٹھے توجہ نہیں وہ فرمائی یار وہ سیا آ فٹے پاوے جی مرضی پرانے پر کٹھے جڑے ہوتے نہ کسی طریقے بنے پڑھی جان دے نا. جی فٹے ہوں ہوٹے پیر کوئی آگے رکھ کوئی آدھا سی واہ کوئی آلان پان آئی لے جا دس آئی جانے چار او لائی جی لکھ آئی جانا دو لکھ آؤ لائی جمنے پٹے چڑھنگ گے تو کچھ بڑے گا کسے تنظیم بنا ثابت کرو بلکہ میں تمہیں چیلنج کرنا کن تے واگاں سٹنا قسم خدا دی کر کے آنا تسا ثابت کرو کہ انگریزوں دے تسلط تو پہلو اے چرکے تنظیم پارٹی پارٹی مجرم لیگ کاف لیگ نون لیگ سور لیگ فلانی سور وہ پھر دفیو وہ بھائی مانو کیوں قوم دل پا جے توجہ نہیں نی وہ فروائی پارٹی دے بھی چو سو سو پارٹی جی کوئی فیکٹری نہیںلانی یونیئن فلانی یونیئن رکشے وکری یونیئن یہودی پال پال کے ماری جانا اس قوم کی کریے میں کھانا ماحولیاں فرک کے بنایا میں کیا اتری دیا تین چار ہو سن آ جڑے ہونے والے کھڑے نے اگریز ہر فیکٹری ہر تنظیم ہر ہر شوبے کی وکری وکری خیر میں دفاع دو چار سناواں توجہ نال بولو سبحان اللہ دفاع سناواں دفع کرا اچھا دجی شادی تو دفاع سنا دیتی ہے نا او نہیں کر سکتا خان ان نے منصوبہ بندی کا کام شروع کیا اپنی دھیرا منصوبہ بندی کرائی تھی <laughs> تو <انہ> چار جمے سن سدر ذروب خان سدر ذروب خان جنوب قوم آدھی بڑا چاہیے چی جی جی اگے دفا نمبر تین سو انتر تین سو اٹھ تین سو انتر ہوں یہ لطیفا جوری کرے اگر کوئی بندہ چوری کسی بھی قابل ہے سمانت ہے کی مطلب سمانت کوئی دے بھائی یہ چڑ دے جیل نہ رکھو یہ مجرم بابا تھا پیشی ہے پکتتا رہے گا تو انہوں چڑھ دیا کر دینا ٹھیک سنو تے کوئی بندہ اغوا کرے اغوا دا مطلب کسے بندے نو لے جاوے بندے نو لے جاوے چوری دا جرم ہاں چوری دا جرم نا قابل بے ہے غلطی ہو گئی بہان چوری دا جرم نا قابل لے ہے یعنی چین مال ڈنگر کسے کسی کا چرایا وہ زمانت نہیں ہونی جیل چہنا ہے پیشیاں اندرو ہی پکتے گا جی کسی بندے چاہیے زمانت ہے <تصفح> اللہ و اکبر و کی مطلب کیونکہ یہ دندا زیادہ اگریز لوگ کرتے بندے اگوا کرا ویچن کا تے دوسری گل سی دشمن سر مسلمانوں دے انسانوں دے انہوں نے آخیا جی قانون بناؤ بندے چوکی چن زمانت باہر چڈو یہ ہور بندہ لا جائے نال دسو قانون ایک کہ لانا تے اور بولو صحیح اگلی دفع دفع سی اگلی دفعہ دفعہ نمبر تین جنسی چہتر تفری افراتفری قابل گرفت ہے کیا مطلب اگر کسی نے بدکاری زبردستی شنار کرنا ہے توجہ منڈے نال پوڑی نال کڑی بلا قابل گرفتے انہوں پھڑو ان لے لو لیکن جنوب نے جبرن بنا قابل گرفتے لیکن چالاک وکیل اتے کوشش کرے گا کہ کسے طرح ثابت ہوئے اندی بھی رضا ہے ایسی کراون والے دی رضا بھی تے جے کوئی شک وکل وہ کھڑے نے شیتانہ کسی نہ کسی پاس کڈ لینی ہے چل اکبر و کبیرہ اور آخری گل سن قبضہ تے ہو جائے تے بڑی لڑائیاں بڑے قتل والی کوئی دکان قبضہ کر کے بہ رہا کرایے دار سی مکان قبضہ کر کے بہ رہا ہے. جا کے تصا کیس دو پہلے تے کوٹ فیساں وہ وکری اندر اندر کی کچھ ہے کوٹ فیس کا ویخ لٹن دا طریقہ جن جائیداد کی قیمت ہے اندر ساڈے سات فیصد انہوں ل کوٹ فیس مطلب جی سات لاکھ جائیداد کی قیمت تو کوٹ فیس کنی بنے گی میرے رابطی انصاف دے بیٹھے جنہ انصاف ظلم تو ود ہے انہوں کا انصاف پتن کی ہو اچھا پھر پولیس مداخلت نہیں کرے گی قتل ڈاکے چوری درد جنہوں جرائم شمار کر دے جرائم جس وجہ پیدا ہوں اوتے پولیس مداخلت نہیں کرنی آپ جانا ہے توجہ اتے بی سال لگ وکیل لکھیا ہے میں ایسے ایسے زندگی گزر جاتی یہ فیصلہ نہیں ہوں پھر فیصلہ انہیں, انہیں ویچ لکھیا کتاب نے آخیا کراچی جو میں کیس لڑیا ان قبضے دے دکان تے قبضہ خرچ کسی کر بیٹھا لڑ دیا لڑ دیا لڑ دیا کو کوئی سال بعد فیصلہ ہوا سال فیصلہ گئی قبضہ چھڑاو کی خاطر انہ باہر کٹیا مالک نایا سال جب مالک بیچ بیٹھا کسے وکیل شرارتی نے اس قبضے والے آکھیا ایک سوکھا جہ طریقہ پولیس کھڈ نہیں آئے گی نو انو جا کے نو کیس کرنا پینا پہلا فیصلہ نہ بھی سال بعد 20 بھی سال تک تیرا ٹوکر پانی آرام نال میرا رابطہ معلوم ہوا انگریزی قانون جرم ختم نہیں پھر آن پائے کوٹ دا سوچنا انہیں سوچنا میں فیصلہ پھر کرا انہوں تنگ ہو کے آخر ہے ف نہیں چکنی انہیں آخنا ادھر تک بنتا نہیں میں آپ ہی فیصلہ کروں بندے مرنے کے نہیں مرنے جدو مرنے ہوں پولیس آ جانی کہ نہیں تا کر کے چھوٹی موٹی لڑائی ابتدا پولیس والے نہیں ہوں جدو ریڑھ پی کو چکو چکو ایویں مان دس معلوم ہو یا یہ تمہارے ملک کا جو انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے اس کو قانون کہنا جہالت بنانے والے ابو چہل چلانے والے ابو چہل بچانے والے ابو جہل یہ سب لانت ہے فتنا ہے شرارت ہے جرائم کی چڑھ ہے مال پٹورنے کھانے لوٹنے کا قوم کو طریقہ ہے اور قانون وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے دیا ہے <تصح> <تصح> او قانون ووٹا نال نہیں آدے او قانون خون دے کے آدھے نے مت تو سمجھے ملنا ووٹ رڑتے دے اسلام آوے دا گا نال اسلام نہیں آلندر اقبال فرمان خرید اپنے سے خریدے ہم جس کو اپنے خون حسین لگتے آ جاتا ہے اشارے ہوفرفر ختم کرو تو اسلام کا نظام یہاں دو تڑفتے ہاں دعا کر تھا کا مدینہ دے تاجدار تھا دا اللہ تعالیٰ اسلامی نظام عطا فرماوے تے کفر دے نظام تو جان چھڑاوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بڑے بڑے کھٹ تان کر کے تے موضوع مکایا پرنا موضوع مکا ناڑا کوئی نہیں لیکن انشاءاللہ حلوظی زیدن آلی کچھ ہو سی بار کہستہ میری اپنین وہ حاصل کرو نوے نوے موضوعات بالخصوص انگریدی تعلیم علماء و مشایخ کی نظر میں ڈیڑھ سو سال تو مشایخ علماء کٹھے بیان کر کے فقیر بیش کتنے آزادی اور غلامی اس طرح دے دوسرے موضوعات تھے پین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین